میں یوم ارفا تھا نوز الحجہ چودہ سو بتیس اور ظاہر ہماری آٹھ تاریخ تھی اور اب عشاء کے بعد کا ٹائم ہے تو ہمارا بھی جو نوز الحجہ کا جو رات ہے وہ شروع ہو چکی ہے پانچ نومبر 2011 گیارہ ہے آج امام کائنات سید الین والآخرین شفیع المذنبین اور للعالمین سیدنا و مولانا امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے آج سے تقریباً چودہ سو اکیس سال پہلے گیارہ ہجری میں آج ہی کے دن میدان عرفات میں اپنے پہلے اور آخری حج کے دوران ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کو ہم کہتے ہیں خطبت الوداع آپ کا الوداع خطبہ تھا وہ تو اسی دن کی مناسبت سے میں نے یہ چیز ضروری سمجھی کہ آج ہم اسی خطبے کی یاد کے لیے اسپیشل پروگرام کریں جس میں خطبت الوداع جو ہے اس کو ایڈریس کیا جائے اور اس کے مقاصد جو ہے وہ بیان کیا جائے تو آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن اور یہ ٹاپک ہم نے ڈڈکٹ کیا ہے سورت العنام کی آیت نمبر انیس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم و قرآن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے قرآن اس لیے وحی کیا گیا کہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں بھی خبردار کر دوں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اس کتاب پر عمل کریں اور اسی کے ذریعے تبلیغ کریں تو اس کی وجہ سے ٹاپک کا نام رکھا گیا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قرآن پاک کی نسبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انسٹرومنٹ آف تبلیغ ہے وہ ہم سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں اس پہ میں کئی دفعہ پورے پورے لیکچر دے چکا ہوں اور ہمارے جو یوٹیوب پہ لیکچر پڑے ہوئے ہیں 720085 720085 یوٹیوب زیرو ایٹ فائیو سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو یو ٹیوب پہ چینل کا ایڈریس ہے تو اس پر جب سور عالمان کی آیت نمبر ایک سو چونسٹھ آئی تھی لقد من ان کامن قبل رفیع <مُبِين> وہ آیت آ بھی جائے گی آج کے درس میں تو اس میں میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس انسٹرومنٹ آف دعوت کو میں نے ایڈریس کیا تھا اور اس پہ ہمارا یہ پورا ایک ریسرچ پیپر بھی چھپ چکا ہے امام الانبیاء کی دعوت پور کے نام سے اور یہ ریسرچ پیپر اس لیے میں سب کو جو بھی بھائی آ رہے ہیں نئے، ان کو دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ یہ سامنے رکھیں اس میں جتنی آیات ایڈریس ہوئی ہیں انشاءاللہ اس کو مختصر بیان کیا جائے گا آج ان اس ریسرچ پیپر نمبر فور امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب بڑی انٹلیکچل ترتیب ہے پچاس آیات کے اندر پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے دس اسٹیپس کے اندر ہر اسٹیپ کے اندر کچھ آیات آتی ہیں ٹوٹل اس کی کاؤنٹنگ بنتی ہے پچاس تو ایک بندہ جو قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ان پچاس آیات سے گزرے یا ان دس اسٹیپس سے جن کے اندر یہ آیات آئی ہیں تو اس کو قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ سمجھ آ جائے گا کہ جو میں نے اپنی زندگی میں قرآن پاک پہ کچھ وقت لگا کے چیزیں سیکھی ہیں تو اس کو کوشش کی ہے کہ اپنے انداز میں پبلک تک پہنچانے کی کوشش کی جائے تو قبل اس کے کہ ان آیات کو ایڈریس کیا جائے میں آٹھ احادیث بیان کرنا چاہوں گا قرآن پاک کی اہمیت کے حوالے سے کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر عموماً قرآن پاک کی طرف بہت کم توجہ ہوتی ہے اور جب کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے تو لوگ زیادہ اٹینٹو ہوتے ہیں اس ایشو پر یہ بدقسمتی ہے ہماری حالانکہ قرآن بھی اسی زبان مبارک سے نکلا ہے جس سے حدیث نکلی ہے اور قرآن ہماری دی اونلی ٹیکسٹ بک ہے حدیث اور سنت ہماری ریفرنس کتابیں ہیں وہ بھی قرآن نے ان کی طرف ریفر کیا لیکن اوریجنل بک جس پر دعوت قرآن ہے جس پر دعوت امام المبیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتاب اللہ ہے. تو چلے کسی بہانے سے ہی کسی کے دل میں قرآن کی اہمیت پیدا ہو جائے تو آٹھ صحیح احادیث اور یہ آٹھ کا فکر میں نے اس لیے استعمال کیا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص وضو کرنے کے بعد پڑھ لے اشد اللہ اللہ اشد اللہ شریق اللہ اشد الحمد ان عبد عبدہ رسول تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے تو جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے آٹھ صحیح احادیث میں ان شاء کروں گا اس کے بعد اس ریسرچ پیپر کو جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کو انشاءاللہ اللہ گو تھرو کریں گے تو پہلی حدیث صحیح مسلم کے کتاب الجمہ چیپٹر میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار پانچ نمبر حدیث ہے اور حدیث کے راوی ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہما وہ کہتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیا کرتے تھے خصوصا جمعے کا خطبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دو سلاد کے بعد کچھ باتیں ایڈریس کیا کرتے تھے امپورٹنٹ باتیں وہ کیا تھی اما باد خیر الحدیث کتاب اللہ آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وہ خیر الحبی حضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے شر المور مفدات اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کیے جائیں بک اللہ مفتم اور یہ تمام داخل کیے جانے والے کام بدعتیں ہیں بک اللہ بدرتم تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں بک اللہ بلال فنار اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں تو صحیح مسلم میں میجورٹی الفاظ اس میں سے موجود ہیں کچھ مسلم امام احمد اور سلم نسائی کے بھی اس میں الفاظ موجود ہیں وہ بھی صحیح صنعت کے ساتھ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریر کرتے ہیں تو لوگوں کو اس بات کے اوپر ابھارتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب سب سے بہترین کلام ہے اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے دوسری صحیح حدیث جو آج کے یوم عرفہ کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی امپارٹنٹ ہے وہ المستردی الحاکم میں کتاب العلم چیپٹر کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو اٹھارہ نمبر حدیث ہے سعید الب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا میں اپنے بعد تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ظاہر سنت وہی ہوگی جو صحیح احادیث سے ڈرائیوڈ ہوگی یہ آگے ٹاپک آ بھی جائے گا کتاب اللہ اور سنت یہ دو چیزیں تیسری حدیث صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار نو سو پچاس نمبر حدیث ہے اور یہ بڑی زبردست حدیث ہے اس کے راوی بھی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنما ہے حجت الغا کی جو حدیث صحیح مسلم میں ہے وہ یہ حدیث ہے آپ حیران ہوں گے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کنکلوڈ کرتے ہوئے شاد فرمایا کہ اے لوگو بے شک میں اپنے بات تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے یعنی کتاب اور سنت کا تو بیان تھا لیکن کتاب اللہ پر اتنا احسائز تھا کہ صحیح مسلم کے خطبے میں صرف کتاب اللہ کے الفاظ ہیں کیونکہ سنت کو ماننا اصل میں کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے کتاب اللہ ہی نے سنت کی طرف ریفر کیا اتی اللہ عتی الرسول تو کتاب اللہ کی وجہ سے ہی ہم سنت کو مانتے ہیں تو یہ الفاظ کتنے زبردست ہیں اس ان الفاظ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح مسلم میں الفاظ ہیں جب یہ آپ نے فرمایا کہ وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علی امردوان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا اگر قیامت والے دن اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تو تم کیا کہو گے تو تمام صحابہ کرام علی امردوان نے بیک زبان یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اس کا حق ادا کر دیا اور آپ نے ہماری بڑی خیر خائی فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی بلند کی آسمان کی طرف ایک دفعہ آسمان کی طرف پھر نیچے تین دفعہ ایسے آپ نے کیا اور کہا اللہ مشہد اللہ مشحد اللہ مشہد اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو گواہ بنا لیا اس بات پر کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایکسیپٹ کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قرآن ان تک پہنچا دی ہے چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری کے کتاب الفضائل قرآن چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ہزار نو سو اکاسی نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم کے کتاب ایمان میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو پچاسی نمبر پولیس ہے اور راوی ہیں سیدنا ابو ابو رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امبیا کو کوئی نہ کوئی معجزے دیے تھے جس کی وجہ سے لوگ ان امبیا پر ایمان لایا کرتے تھے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا موجزہ دیا ہے وہی کا معجزہ قرآن کا معجوزہ اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ قیامت والے دن ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد میری امت سے ہوگی اور وہ ہمیں پتہ ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ سے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہ اس امت کا موجزہ بہت بڑا ہے کتاب اللہ بہت بڑا موزہ ہے وہاں سے مجھے قرآن پار بھی پکڑا دیجیے گا کوئی ایک سر تو یہ اتنا بڑا موجزہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس امت کی تعداد قیامت والے دن تمام امتوں سے بڑھ کر ہوگی بلکہ سور ابن ماجہ میں سی ادیس یہ بھی موجود ہے کہ جنتیوں کی ایک سو بیس میں سے اسی سفے میری امت سے ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آج ہم نے پریکٹیکل یہ چیز دیکھ بھی لی ہے گیارہ سپتمبر دو ہزار کے بعد صرف نو مہینے کے اندر چونتیس ہزار امیرکن نے اسلام قبول کیا ہے قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر کسی مولوی کی تقریر سن کے نہیں قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر یہ پلین ٹروس میگزین ہے امیرکا کا اس کے فگرز ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کلنٹن 2007 میں جب آیا تھا پاکستان اس نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ امریکہ میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا دین اسلام ہے اور وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ دو ہزار پچاس تک مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہو جائے گی امریکہ کے اندر اس قرآن کی سے. تو یہ آج بات کھلی ہے کہ میرا موجودہ سب سے بڑا ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ میں نے تاریخ سے یہی سبق سیکھا ہے کہ کبھی مسلمانوں نے اسلام یا قرآن کی حفاظت نہیں کی یہ اسلام اور قرآن تھا جس نے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے آج دیکھیں ہم لوگ فیل ہو چکے تھے کریکٹر کے اعتبار سے اپنے امال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کو قرآن کی وجہ سے ہدایت دیتی ہے اور دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہو گیا ایک ایک بندہ کرسچنز کے ٹیمپلز میں جا کے دعوت پیش کر رہے ہیں جو انہیں کے پریسٹ جو ہے جیوز کے اور کرسچنز کے مسلمان ہو کر ایون ہندو مسلمان ہو رہے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر یہ اب ہماری بخشی ہے کہ سب کانٹینٹ کے اندر مولوی ہمیں یہ پڑھاتا ہے قرآن چیک نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے کیوں اس کو پتا ہے جب قرآن پڑھے گا تو والے عقیدے نہیں رکھے گا جب صحیح بخاری اور صحیح مسلم پڑھ لے گا پھر نماز ہمارے طریقے سے نہیں پڑھے گا اس کو ٹینشن پڑ جائے گی اس کی تو روٹیاں بند ہوں گی پانچویں حدیث صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر میں یہ میری فیورٹ ترین حدیث ہے احادیث میں سے اس لیے ہم نے اپنے منحج میں بھی حدیث لکھی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں غدیر خن کی حدیث اور یہ اہل سنت اور اہل تشہیروں کے درمیان کامن حدیث ہے غدیر خن کی حدیث صحیح مسلم کتاب الفضائل انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چار سندیں ہیں چھ ہزار دو سو پچیس چھ دو سو چھبیس چھ دو سو ستائیس اور چھ دو سو اٹھائیس اور احادیث کے راوی ہیں سیدنا اللہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الفاظ سے جب واپس آ رہے تھے تو مکے اور مدینے کے درمیان ایک خن نامی گاؤں تھا غدیر خن جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹین سے ہٹ کر سب لوگوں کو جمع کیا اونٹ کے پالان کا ممبر بنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا جس کے الفاظ صحیح ہی آپ اندازہ لگا لیں گے اور اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ یہ حجرت الفتا کے خطبے کے بھی بعد والا خطبہ ہے اس کو بھی سپرسیڈ کرنے والا خطبہ ہے الفاظ کیا ہیں اے لوگ آگا ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں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 گمراہ ہو جائے گا اور پھر زید بن ارکم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب ترغیب دلاتے رہے اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر اللہ کی طرف سے دی جا چکی تھی کہ آپ کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ آپ کی وفات کے بعد برا سلوک کرے گی لہذا جن لوگوں نے ابھی سعیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کو ڈائریکٹلی شہید کیا عبید اللہ ابن زیاد گورنر <coughs> یا اس کو مختص کرنے والا یزید بن ماویہ ان دونوں فاسک اور فاجر اشخاص کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا ہم ان کے معاملے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس جرم کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری عزت کے مستحق رہیں گے کہ ہم ان کو پروٹوکول دیں کوئی پروٹوکول نہیں ہے ہم ان سے کوئی محبت نہیں کرتے اور امام نتامیہ رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ نرم گوشہ رکھتے تھے اس کے باوجود انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم یہ سے کوئی محبت نہیں کرتے ہم سیدنا حسین سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں ہونی بھی چاہیے کیونکہ جامعہ ترمزیم میں صحیح عزیز ہے کہ سعیدنا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اسی طریقے سے جن لوگوں نے اہم بیت نے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیلیوں کے بارے میں زبان درازی کی پراپزیوں نے خصوصاً سیدہ عائشہ کے بارے میں ہم ان کا معاملہ بھی اللہ کے سب کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں سے بھی کوئی محبت نہیں کرتے اور جزید بن معاویہ کی آڑ کے اندر جن لوگوں نے سیدنا اللہ معاویہ ربی اللہ تعالیٰ عنہوں کے اوپر زبان درازی کی ہم ان سے بھی کوئی محبت نہیں کرتے ہم سعیدنا معاویہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا ہم ان کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولتے چھٹی حدیث سے ہی بخاری کی اور یہ اس کے ساتھ کمپلیمنٹری حدیث ہے کیوں کہ یہ جو غدیر خون کی حدیث ہے یہ بعض کتابوں میں موجود ہے اہل سنت کی سئی سنت کے ساتھ ان میں مفید الفاظ بھی موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سابق رام علی مردوان سے پوچھا کیا میں مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حقدار نہیں ہوں اَن اولا یہ قرآن پاک آئے آپ نے تلاوت کی صورت الزاد کی سب نے کہا بھلا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کم مولا فہدا علی مولا جس کا مولا میں ہوں یعنی جو مجھ سے دلی محبت رکھتا ہے جس کا محبوب میں ہوں اس کا محبوب پھر سیدنا علی بھی ہونے چاہیے بس اتنے الفاظ ہیں آپ نے کوئی وسیعت ان کے لیے نہیں فرمائی کہ آپ میرے بعد وسیع ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو مولا علی سے ہم محبت کرتے ہیں لیکن مولا کا مطلب یہاں پر محبوب جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے تو یہ المجم الکبیر طبرانی کے اندر یہ باقی سند موجود ہے اور کافی کتابوں کے اندر موجود ہے تو یہاں پر میں یہ کمپلیمنٹری حدیث چھٹے نمبر پر بیان کرنا چاہتا تھا وہ صحیح بخاری کتاب المغازی چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار چار سو ساٹھ نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات والے چیپٹر کے اندر کہ عبداللہ بن نبی اوفا اور اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا چھیاسی ہجری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پچہتر سال تک زندہ رہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے آخر میں قود ہونے والے صحابہ میں سے ہیں ان سے سیدنا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا صحیح بخاری کتاب المغذ مغازی چار ہزار چار سو ساٹھ نمبر حدیث یہ بتائیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا وسیعت کیا گیا خلیفہ تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کرتے ہوئے کہا نہیں ہاں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع کیوں؟ آپ کا وسیع قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے اور آپ کا وسیع معصوم بھی ہونا چاہیے اور ظاہر ہے کہ نبی کے بعد کسی بھی صحابی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ معصوم ہیں اور نہ ہم جو ہے محفوظ کہتے ہیں لفظ استعمال کرتے ہیں یہ خطرناک چیز ہے یہ کتاب کتابوں سننے سے ثابت نہیں ہے البتہ ہم ان کے لیے جنت کا عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غلط یہ معاف کرنے والا ہے معصوم پروفٹ کے بعد کوئی نہیں ہے پروفٹ The only personality among the Muslims جو ہمارے لیے authentic ہے تو آپ ربی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وسیع فرمائی تھی ساتویں حدیث صحیح مسلم کے اندر یہ ساتویں اور آٹھویں حدیث جو ہے نا یہ تھوڑی حوصلے کے ساتھ سننے والی ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب سلاد المسافرین میں ایک ہزار آٹھ سو ستانوے نمبر حدیث ہے انٹرنی کے مطابق اور راوی میں عمر اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو دے گا اور زلیل کر دے گا پستی کا شکار کر دے گا جس کی آٹھ زندہ مثال امت مسلمہ ہے تو ڈاکٹر اقبال نے اسی حدیث کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی تھی جواب شکوا میں وہ زمانے میں معذز تھے مسلماں ہو کر اور تم ہار ہوئے تاریخ عرآ ہو کر بالکل ایسا ہی ہوا ہے سابق رام علی ندوان کو اس کتاب کی وجہ سے اللہ نے عروج دیا اور بعد کے لوگوں کو کتاب اللہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ضلیل کر دیا وہ تو عز منتشا وہ تو اور آخری حدیث ہم میں سے ہر انڈیویجول کے لیے ایک امپورٹنٹ ترین حدیث ہے انڈیویجل لیول پر انفرادی طور پر وہ صحیح مسلم میں کتاب التحارا چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق پانچ سو چونتیس نمبر حدیث ہے اور راوی ہے سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حجت اللہ کا الرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے تیسری بات کوئی نہیں ہے یہ بولی نہ والی بات ہے یا زیرو ہے یا ون ہے تیسری بات کوئی نہیں ہے اس معاملے میں ہر انسان کو ڈر جانا چاہیے کیونکہ میں نے بھی اپنی زندگی کے اکتیس سال گمراہی میں گزارے ہیں ہم بھی قرآن پاک سے دور تھے اپنے ابا اجداد کے مذہب کے اوپر تھے یہ تو 2007 کے اندر قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو میں حیران ہو گیا کہ میرے عقیدے بالکل قرآن کے اپوزٹ تھے تو مجھے قرآن سے محفوظ ہوگی معاذ اللہ میں نے کہا یہ کیا قرآن قیدے کی بیان کر رہے ہیں ہمارے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے قرآن تو کچھ اور کہہ رہے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ قرآن پاک میرے خلاف حجت نہیں بنا اگر میں انہیں قائد پر رہتا اور میں قرآن پاک کو پسے کچھ ڈال دیتا تو قرآن پاک میرے خلاف حجت بن جاتا تو ہر مسلمان کو ہر وقت پیار رہنا چاہیے کوئی قرآن کی آیت یا صحیح حدیث میرے تک پہنچے تو میں اپنے آپ کو اس کے مطابق کر دوں تاکہ وہ میرے خلاف حجت نہ بنے میرے خلاف اللہ کے لیے دلیل نہ بن جائے القرآن حجت اللہ کا قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے اللہ اللہ خیصل تو یہ آٹھ احادیث تھی اب ہم آتے ہیں اپنے ریسرچ پیپر کی طرف پچاس آیات پر مشتمل جو ایک انٹلیکچل ترکیب کے ساتھ ہے دس بڑے ٹاپکس کے انڈر پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے ہم لوگوں نے اس کمفرنٹ کے اندر امام الانبیاء کی دعوت ہے قرآن یہ سب لوگ کھول لیں تو سرچ پیپر نمبر فور تو اس میں ٹین ٹاپکس ہیں پہلا ٹاپک بغیر ہیبنگ کے ہیں وہ صرف الفاظ کے اندر ہی ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات وی یعنی قرآن اور اس کی تفسیر صحیح احادیث شخص سے سو فیصد پاک محفوظ اور صحیح حالت میں ہمارے پاس موجود اور سمجھنے کے لیے آسان ہے یہ پہلا ٹاپک ہے اس کے دلیل پر چار آیات ہیں اب میں آیات کا ترجمہ پڑھتا جاؤں گا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا جہاں ضرورت پہ تھوڑی بہت کروں گا تاکہ ہم ود ان ٹائم اس کو ختم کر لیں تو پہلی آیت ہے اس میں سورت البکرا کی آیت نمبر دو را لیکل لا اللہ بفی یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے حدل متقین ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ داری پگڑی والے ہوں گے کوئی گارڈ لوگ اس سے مراد ہے جو واقعی زمین و آسمان کی تمام نشانیوں پر غور کر کے اس رزلٹ پر پہنچ جائے کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے ہم کسی کے بنانے سے بنے ہیں تو فوراً ڈر جائیں گے کہ جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر بنا دیا وہ ہماری اکاؤنٹبلٹی بھی کرے گا جیسا کہ سورت مومنون میں آتا ہے اصح حسب تم انا ان کو ملا تر جاؤ کیا تم نے یہ گمام کر لیا ہے انسام کہ تجھے ویسے ہی ہم نے بنا دیا ہے اور تجھے مر کے ہمارے پاس نہیں آنا تو جو اس چیز پر غور کرے گا میں کسی کے بنانے سے بناؤں تو وہ فوراً ڈر جائے گا کہ مجھے کوئی پوچھنے والا بھی ہے تو یہاں ڈر والے سے مراد وہ لوگ ہیں جو واقعی آخرت کی جوابدہی سے ڈرنا چاہیں اور آخرت کی جوابدہی سے بچنا چاہے دوسری آیت حامیم مسجدہ کی آیت نمبر ہے لا الباطل من لال اس کتاب میں باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے کیوں تنزیل من حکیم من حمید یہ قرآن بڑے حکیم اور خوبیوں والے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس میں باطل نہیں داخل ہو سکتا اور الحمدللہ مجھے اس, اس سے زیادہ کسی اور اجماع پر خوشی نہیں ہوتی کہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا بھی اس پر اجماع ہے کہ یہ کتاب اللہ ایک ایک لفظ محفوظ ہے یہ اہل تشیعوں کے اوپر بعض غالی قسم کے اہل سنت میں سے بعض لوگوں نے الزام لگایا ان میں ایک گروہ تھا جن کو شیعہ نے خود کافر کہہ کے نکال دیا آج دنیا میں کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ غیر محفوظ ہے نا بلا منظال ایسی کوئی بات نہیں ہم نے کبھی توفیق نہیں کی کہ کبھی کسی شیعہ کے مکتبے سے ان کے پرنٹنگ پیس سے چھپا و قرآن ہی کھول کے دیکھ لیں ہم مولویوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے ہیں ان کے مولوی ہمارے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں اہل سنت کے بارے میں ہمارے لوگ زدم زدہ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو اس میں باطل نہیں داخل ہو سکتا تیسری حدیث سورہ الحجر آیت نمبر نو انا محنت ذکر بے شک ہم نے دیکھیں ان ہم نے بے شک نحنو ہم ہی نے نزل ہم ہی نے نازل کیا تین دفعہ تاکہ کیا بات کرنی ہے آگے وَإنَّا لَهُنَ اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں کیونکہ ہم نے نازل کیا تو یہاں یہ بات یاد رکھیں تورات انجیل بھی اللہ نے نازل کی تھی اس کی حفاظت کیوں نہیں کی اس لیے کہ وہ کتابیں اپنے وقت کے لیے تھیں اس کتاب نے ایز این اکویلنٹ آف پرافٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبادل کی حیثیت سے کیا تک امت کے لیے رہنما کی صورت میں رہنا تھا کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں تو ختم نبوت کی وجہ سے اگر یہ کتاب بھی تبدیل ہو جاتی تو ہم کسی اور نبی تک تو پہنچ نہیں سکتے تھے بغیر کتاب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا واحد یہ کتاب ہی ہے اگر یہ بھی ٹیمپر ہو جاتی تو نبی نے تو آنا کوئی نہیں تھا تو ہم لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے تو اللہ نے کتاب محبوز کر دی نبیوں کا سلسلہ ختم کیا تو کتاب محفوظ کر دی وہاں اگر امتیں ٹیمپر کرتی تھی کتابیں تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا ہے جیسے سیدنا ازیر علیہ السلام آئے تھے انہوں نے پھر تو رات اپنی یداش میں مرتب کر دی تھی لیکن اب تو کسی پروفٹ نے نہیں آنا ہاں جھوٹے آئیں گے بیا بخاری مسلم کی متفق العزیز ہے قیامت سے پہلے تیس جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں اور سنبی دعود کے محید آگے الفاظ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی چاہ جی میں بھی حدیث موجود ہے میں خاتم النبیین ہوں خاتم بھی ہوں اور خاتم بھی دونوں میرے بعد کوئی نبی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تقاضا تھا یہ کتاب قیامت تک کے لیے محفوظ ہوتی یہ وجہ ہے اس کی ٹیکنیکل ریزن تو یہ آیت اس کے بعد ایک آیت جو چار دفعہ ایک صورت میں ریپیٹ ہوئی ہے اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ ایک سورت میں اگر دو دفعہ بھی کوئی آیت ریپیٹ ہو جائے وہ بہت امپورٹنٹ ترین ٹاپک ہوتا ہے دو دفعہ بھی ہو جائے جیسے ایک سورت میں ہی اِنَّ اللہ اللہ و و بے شک اللہ تعالی اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا یہ آیت دو دفعہ ریپیٹ ہوئی تو یہ آیت جو اب پڑھنے لگے ہیں سورت القمر میں چار دفعہ کم از کم آیت نمبر سترہ آیت نمبر بائیس آیت نمبر بتیس اور چالیس ولاسل قرآن ذکر فہل ممک اور بے شک ہم نے قرآن سمجھنے کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے ہے کوئی اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنے والا قرآن پاک دنیا کی آسان ترین کتاب بھی ہے اور مشکل ترین کتاب بھی ہے ہدایت کے لیے اور جا کے لیے اور تذکیر کے لیے جو صرف یہ انسان کی ضرورت ہے یہ دنیا کی سب سے آسان ترین کتاب ہے ایک موچی کو بھی سمجھ آئے گی ایک ڈاکٹر انجینئر ایک انٹلیکچل کو بھی سمجھ آئے گی البتہ اس کی تفسیر میں اگر جائیں تو وہ عام بندے کی ضرورت ہے نہیں نہ وہ ہدایت کے لیے ضروری چیز ہے وہ تو آپ جتنا مرضی اس میں پھر قرآن میں وہ ہوتے ہے زن اے مرد مسلمہ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا وہ ہوتے جائیں آپ بے شک لیکن ایز فار ایز ہدایت از کنسرن یہ بک دنیا کی سب سے آسان کتاب ہے اور ہماری بد بق ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے اخبار بھی لوگ سمجھ کے پڑھتے ہیں اب دوسرا ٹاپک دین اسلام قبول کرنے کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن نجات اور کامیابی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے ٹاپک پہ کچھ آیات ہیں آیت نمبر پانچ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر انیس اِنَّ دین عند الاسلام بے شک اللہ کے حضور قابل قبول اور یہودوں نے سارا اہل کتاب نے جو اس قرآن کے آ کے بعد اس سے اختلاف کیا تو آپس کی زد کی وجہ سے جو انسان کی انسٹنکٹ میں ہوتی ہے جس کو ایڈمر کی سائیکالوجی میں کہا گیا ہے ارج ٹو ڈومینیٹ ہر شخص کی خواہش ہے کہ میرے پیچھے لوگ چلیں میں کیوں کسی کے پیچھے چلوں کسی چیز نے علماء یہود اور نسارا کو قرآن پاک ماننے سے انکار کرنے پر مجبور کیا ادروائز آج بھی جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے تو میں ڈیٹانومی چیپٹر کتاب السلطنا اس کی باب نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ موجود ہے کہ اے بھوسان سلام میں تیرے ان امتیوں کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پریڈکشن ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ موسی علیہ السلام کے بعد آئے لیکن حضرت موسی علیہ السلام کی مانند نہیں ہے وہ کیونکہ ان کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی اور ان کی زندگی میں بہت تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے مسا علیہ السلام پر بہت زیادہ لوگ ایمان لے کر آئے نبی صلیم پر بہت لوگ ایمان لے کر آئے عیسہ علیہ السلام کے والد نہیں تھے نبی السلام کے والد تھے حضرت موسا کے بھی والد تھے تو یہ کافی ساری سملیرٹی موسا علیہ السلام کی حضرت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بن ہے میں نے اس سے ڈیٹیل سے پہلے ایڈریس کی ہوئی ہیں چیزیں اور دوسرا نیو ٹیسٹیمنٹ جو ہے انجیل اس میں جو گوپل آف جان ہے یوہن کی انجیل باب نمبر چودہ وہ نبی السلام کی کے بارے میں ہے کہ اے میرے ہماری میرا دنیا سے تو جانا تمہارے لیے رحمت ہے میں جب جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں تشیف لائیں گی وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی فرمائے گا اور وہ تمہیں میری ہی باتیں یاد کروائیں گے اور وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے یہ پرڈکشن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری اترتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی عزت عصیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا تو اہل کتاب نے اختلاف کیا واضح علم قرآن کے آ جانے کے بعد بغیم بین ہوں آپس کی ضد کی وجہ سے وہ میبر بھی آیات اللہ سری و صاحب تو جو کوئی اللہ کے ساتھ آیات کے ساتھ کفر کرے گا اللہ بڑا جلد حساب لینے والا ہے بڑی دھمکی ہے اس کے اندر آیت نمبر چھ سر المران آیت نمبر پچاسی وہ میب غیر اسلامی دینا جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار ہوا اور اسی حال میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہو گیا فلح یق بلا من ہوا ہوا فل آخرتی مد ہم اس سے اس کا دین کبھی قبول نہیں کریں گے اور وہ شخص خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کے حضور قیامت والے دن پیش ہوا بولے آبہ آیب نمبر سات سورت الحجر کی آیب نمبر دو ذین کپڑ ل مسلمین قیامت والے دن وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ کافر تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے اسلام از دا اونلی ایکسپٹیبل ریلیجن ان دا سائٹ آف اللہ آیت نمبر آٹھ سوریامران کی آیت نمبر ایک سو دو یا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ کا تکوا اختیار کرو اللہ سے ڈرو حقات جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور سب سے بڑا اس کا تقاضہ کیا ہے ولا تم تم نہ اللہ اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان مرنا بریلوی گوبندی اہل حدیث شیعہ قادیانی ان نسبتوں کے ساتھ نہیں مسلمان مسلم مرنا اللہ کے فرموردار کی حیثیت سے مرنا یہ بات ٹھیک ہے کہ کسی زمانے کے اندر محدثین نے اہل سنت کی ٹرمنالوجی یا اصحاب الحدیث کی یوز کی لیکن ایز اے فرقہ کبھی نہیں اس کو استعمال کیا کوئی نہیں دکھا سکتا کسی محدث نے یہ بات باندھا ہو کہ فلاں فرقہ کیونکہ فرقے تو دوزخ میں جائیں گے اسلام کی فکر فرقہ نہیں ہے وہ طائفہ منصورہ ہے کامیاب کرو تو بہتر فرقے دوزخ میں جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کراؤں فرقہ نہیں تھے وہ تو اوریجن تھے ان سے ٹوٹ کے جو الگ ہوئے وہ فرقے ہوئے پھر کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو تیسرا ٹاپک دین اسلام میں اللہ اور اس کے محبوب سعید اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ذات متلقد حجت اور دلیل نہیں ہے اس پہ بھی دو آیات ہے آیت نمبر نو سورت النساء آیت نمبر 59 یہ امپورٹنٹ ترین آیت ہے اس ٹاپک پہ یا اللہ و الرسول و اولی من منکم اے ایمان وال اللہ کی اطاط کرو اور رسول کی اطاط کرو صلی اللہ علیہ وسلم و اول المر اور جو تم میں ال المر ہو حکمران بنایا جائے خلیفت المسلمین ہو اس کی بھی اطاط کرو لیکن اس کی اطاط ایبسلوٹ نہیں ہوگی کیوں سات ہی میں فرمایا گیا ان تنازع فی تھی شہ اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی معاملے کے اندر حکمران کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے کسی ایشو کے اوپر اختلاف رائے ہو سکتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے اللہ رسول تو اپنے معاملے کو پلٹا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر پھر قرآن و سنت سے فیصلہ کرواؤ اور اس پہ میں نے پورا ایک لیکچر دیا یوٹیوب پہ پڑھا ہوا ہے اسلاب کا نظریہ اسلام دس اس میں ایگزامپل دیے میں نے لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ اگر تم واقع ہی اللہ پر اور کیا مت کے دن پر ایمان لاتے ہو تب تمہارا یہ ایٹیچیوڈ ہوگا کہ تم کتاب و سنت سے فیصلہ کرو گے ادر وائز تم اپنے اپنے مولویوں کے پیچھے ہی لگے رہو اسی میں ہے تمہاری بہتری طویلا اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے کس کا انجام؟, اللہ و الرسول کا انجام باقی جہاں تک معاملہ اجماع کا وہ اس کے اندر داخل ہے اتی اللہ و اطی میں اشحاد بھی اس میں داخل ہے لیکن وہ چوتھے کے آ جائیں گی نمبر سریان کی آئد نمبر اکتیس اور بتیس قل او ان کن تم تو اللہ فتح بونی یخ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ فرما دیجئے کہ واقعی اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو یخ الله اللہ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا پھر ون وے ٹریفک نہیں چلے گی اللہ تعالیٰ کے تم محبوب بن جاؤ گے اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطباع اختیار کر اور صرف محبت نہیں کرے گا وہ یقین تم جنوب محبت کا حق ادا کر دے گا تمہارے گناہ تمہارے لیے معاف فرما دے گا تمہاری مفرت کر دے گا رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اتاز کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم آگے الفاظ بڑے خطرناک ہے ف عمل اگر یہ منہ پھیر دیں فم اللہ کافرین تو بے شک اللہ تعالی ایسے کافروں سے کوئی محبت نہیں کرتا آپ دیکھ لیں کتنے سخت الفاظ ہیں آگے ٹاپک نمبر چار آ گیا آیت نمبر گیارہ سے ٹاپک نمبر چار ہے دین اسلام کی سچی تعلیمات ذاتی گمان اور بے اصل اور بے بنیاد خیالات کی بجائے صرف صحیح علم پر قائم ہے علم آیت نمبر گیارہ سورت الانام کی آیت نمبر ایک سو سولہ وہ ان ستے آپسر منفی اور اے سننے والے اگر تو زمین پر بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرے گا تو کیا ہوگا یو بلو کا ان سبیل اللہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اللہ کے رابطے سے کیونکہ اکثریت گمراہی پر مبنی ہے اس وقت 1.75 بلین کرسچنز عیسیٰ اب مریم کے بارے میں ڈوینٹی کلیم کیے ہوئے ہیں علیہ السلام کتنی بڑی تعداد ہے نوے کروڑ ہندو ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے پھر مسلمانوں کے اندر بھی کس قسم کی خرافات آ چکی ہیں تو اکثریت نہیں علم کی بنیاد پر ہوگا اکثریت نہیں ورنہ ایران کے اندر شیعہ آگتے ہیں سعودی عرب میں اہل حدیث آکتے ہیں پاکستان میں بریلوی آگ پہ ہیں اور بنگلہ دیش میں دیوبندی پہ ہیں یہ تماشا لگ جائے گا پھر تو اسلام کہتا ہے علم کے اوپر بنیاد ہوگی تعداد پہ نہیں ہوگی اکثریت تو نہیں پیروی کرتی مگر اپنے گمان کی جی میرا دل یہ کہتا ہے جی میرا وجدان یہ کہتا ہے پچو چلاتے رہتے اپنی طرح سے تقسیمیں لگا کے رزلٹ نکالتے رہتے کی آیت نمبر بارہ علم اور ایسے لوگوں کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا یہ تو صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں وہ انش گمان لا یوگنی منل ہک شیا ہق کے مقابلے میں کوئی شہ نہیں ہے گمان حق حق ہے دو جمع دو برابر ہے چار ہے کہ نہیں اب مجھے بتائیں کوئی شخص کہے کہ میں سورج مغرب سے نکالتا ہوں اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ دو جمع دو برابر ہے پانچ کے تو آپ مان لیں گے اتنے بڑی بڑی کرامتیں دیکھ کے تو مان لینا چاہیے کیوں نہیں مانیں گے کیونکہ آپ کو ڈیفینےٹلی یہ چیز پتہ ہے کہ دو جمع دو برابر ہے چار کے اگر کوئی مردہ زندہ کر دے کسی کے دل کا حال جان لے سورج کو واپس پلٹا دے چاند کے دو ٹکڑے کر دے اور اس کی جواب میں ہمیں کہے کہ دو جمع دو پانچ ہم کہیں گے نہیں دو جمع دو چار تو بھائی دو جمع دو پانچ اور کسی بزرگ کی ہم کوئی بات نہ مانے اور قرآن کی ہم تعویل کرتے اتنے بڑے بڑے, بڑے بزرگ پاگل ہیں یہ کہنا شروع کرتے ہم دو جمع دو چار جتنی امپورٹنس بھی قرآن ہو بھی کو نہیں دیتے شرم کا مقام ہے ہمارے لیے فرمولہ ہم غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کسی کی اتنی بڑی کرامتے دیکھ کے اور ان لوگوں کی پگڑی اور داڑیوں سے اور خوبصورت شکلوں سے چمڑیوں سے دھوکہ کھا کے ہم ان کی غلط نظریات کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہماری بد بکتی قرآن کہتا ہے ان کے اوپر بنیا امن لا جبنی من الحق کی شیا گمان حق کے مقابلے میں کوئی شہ ہی نہیں ہے پوری دنیا کہ نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ ساری مریم کو اپنا بیٹا چن لیا ہے ہم نہیں مانیں گے اس وجہ سے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس وجہ سے کہ قرآن حق یہ کہہ رہا ہے مسلمان تو سارے ہی ہیں یہاں لوگوں نے اگر وہ ابن اللہ کا عقیدہ نہیں رکھا ہوا تو نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھ لیا ہوا ہے تو بات تو انیس بیس کے فرق ہے لم یلد ولم یولد نہ اللہ میں سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا سورہ الزمر کی آیت نمبر نو یہ اکثر کالجز میں اور سکولوں میں لکھی جاتی ہے بہت زبردست آیت ہے کلین اللہ احمود صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ بھلا بتاؤ تو جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں. کبھی نہیں برابر ہو سکتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں خود کھول کے بہاری اور مسلم پڑھو کے نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ بہنتی زیور اور بہار شریعت کھول کے نماز کا طریقہ پڑھو مارے بنور کیا لکھی ہے یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں کبھی نہیں برابر ہو سکتے ہیں. علم تو کتابوں میں ہے وہ آگے آ جائے گا نما یت ذکر بے شک نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر وہ جو اہل عقل ہیں اسلام دیکھیں کہتا ہے عقل پر بنیاد رکھو عقل مان جو ہوگا وہ کہے گا جی جو مرضی بھی ہے جب قرآن میں اور بہاری مسلم میں آ گیا میرا یہی عقیدہ میرا یہی نظریہ دو ٹوپا تو آئے نمبر آگے پندرہ چودہ نمبر آئے سورہ بنی اسرائیل کی چھتیس نمبر آئے جو ٹین کمانڈینٹس کا قرآن ورژن ہے سورہ بنی اسرائیل میں آئے نمبر 23 سے لے کر انتالیس تک تو رات ان قرآن کی دعوت کا خلاصہ اس میں نائنتھ کمانڈ یہ ہے ولا تک انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کرنا جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے بے شک کان آد عقل اپروپریٹ ٹرانسلیشن اس کی عقل ہے فائدہ والی چیز دل ترجمہ بعض لوگوں نے کیا وہ ترجمہ صحیح نہیں وہ کندھ کے لیے عربی زبان میں کوئی گرامر کی بنیاد نہیں کہ فواد کا ترجمہ ہم کرتے ہیں دل اقل اکل والی فعید عربی زبان میں کہتے ہیں بھوجیا کو نچوڑ جو نکلتا ہے تو یہ فواد کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کو استعمال کیا ہے کہ نہیں اور علم دو ہی ہیں جو ان تین حواد سے حاصل ہوتے ہیں ایک ہے ریویلڈ نالج وہی کا علم جو سورت البکرا میں چوتھے رقو میں آخری آیات ہے فعما یا اتی ہدا تو لہ بنہا اے آدم علیہ السلام ان کی اولاد اب اتر جاؤ زمین پر فعما یا اتی ان ہدا اب جب کبھی بھی میرے پاس سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی تو منتب یا ہدا یا فلاں تو پھر ایسے لوگوں کو جو کتاب کی پیروی کریں گے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا وہ لدین اور جو لوگ کفر کریں گے کتابوں سے وہ کب جب بھی آیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے اولابنار خالد وہی ہے پھر دوستی ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ تو ہو گیا ویڈ نالج وہی کا علم یہ ایک علم اور دوسرا علم ہے سائنس کا علم دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس مشاہدات اور تجربات کے ساتھ حاصل کیا ہوا ان وہ ہے ایک نالج جو اللہ تعالی نے صورت البقرہ کے چوتھے رکو کے شروع میں ہی فرما دیا ہوا علامہ آدم السما کل آدم علیہ السلام کو ہم نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے ہم جب بھی کوئی چیز انوینٹ کرتے ہیں ڈسکور کرتے ہیں پہلے اس کا نام رکھتے ہیں یورینیم ڈسکور ہوا اس کا نام رکھا گیا یورینیم تو آدم علیہ السلام نے یورینیم کیوں ڈسکور کر لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم السلام کی پوٹینشلی عقل میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ڈال دی تھی لیکن اس کو ایکسپلور ہوتے ہوئے دس ہزار سال لگے دس ہزار سال جیسے آم کی گسلی کو زمین میں بوئیں تو درخت بننے کے لیے آٹھ سال چاہیے تو آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی جو عقل اللہ نے دی تھی وہ بلوت کے مراحل طے کرتے کرتے ایوارڈ ہوتے ہوئے اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم ایک موبائل کے ذریعے ہزاروں میٹ دور بات کر لیتے ہیں پانچ پانچ سو مسافروں کو اڑانے والے ہم نے بوئنگ سیون فور سیون اور یہ اسی عقل کو تین چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ تمہارے اکل استعمال کی آنکھیں استعمال کی کان استعمال کیا تو ہاتھ کیوں نہیں حاصل کیا پانچواں ٹاپک ہے دین اسلام اسی میں پندرہویں آیت پہلے چوتھے ٹاپک میں سورہ فاتر کی آیت نمبر 28 یکس اللہ من احباد علما بے شک اللہ تعالی کے بندوں میں سے اس کی خشیت اور معرفت اور خوف رکھنے والے دو لوگ ہیں جو علم والے ام اللہ عزیز القور بے شک اللہ تعالیٰ غالب بخشنے والا ہے تو علم والے جو ہیں وہ اللہ سے و تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں پانچواں ٹاپک دین اسلام میں تمام علوم کی بنیاد دو سر چشموں پر ہے نمبر ایک قرآن اور نمبر دو سنت اور سنت وہ جو صحیح احادیث سے جن کی احادیث کی اسناد صحیح ہوں ان سے ڈرائبڈ ہو تو آیت نمبر سولہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم yes. لفت مند اللہ عن المکمنی اس بار کا فیم رسولہ بے شک پر اللہ کا احسان ہوا کہ امی میں سے ایک رسول yes. کو اٹھایا من انہی میں سے اور ان کا منصب کیا ہے یتنو علیہم آیاتی ہی وہ اپنی یعنی اللہ تعالی کی آیات ان پر تراوت کرتے ہیں وہ یزت اور اس کے ذریعے ان کو پاک کرتے ہیں وہ علی محم الکتاب الحکمہ پھر ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں وہ ان قانو من قبل رفیع ولام مبین اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے کون سیاب کرام کتاب اور سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کھلی گمرائی میں تھے اور ہم کتاب اور سنت کے آ جانے کے بعد بھی کھلی گمرائی میں ہیں کیونکہ ہم نے اپنے آپ ہاں کو دور رکھا ہے ان سے تو کتاب اور سنت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا تو تب ہم گمرائی سے بچیں گے تو الحکمہ سے مراد پرائمری تو پرانی ہے کیونکہ سورہ بنی علی کی آیت نمبر انتالیس میں پھر آیا کہ یہ ہے وہی کی باتیں اور حکمت کی باتیں جو ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں تو قرآن پہلے نمبر پر حکمت اور دوسری تمام اہل سنت کی تفصیل میں حکمت سے مراد سنت ہے آیت نمبر سترہ سورہ عل عمران کی ایک سو نمبر آئے تھی اب آیت نمبر سترہ سورہ یونس کی ففٹی سیون نمبر لما تھے الصدور اے ساری انسانیت بے تمہارے پاس آ گیا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک باز ایک باز کرنے والی چیز مشفا الماف سدور اور یہ وہ کتاب ہے جس میں دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے اور دل کی سب سے بڑی روحانی بیماری کیا ہے شرک اس کا علاج ہے اور دوسری دنیا پرستی ہے وہ اور رحمت المنین اور اگر کوئی مانگ آئے گا اس کے لیے تو سراپا ہے ہدایت اور رحمت ہے سورت البکرا کی عید نمبر 185 سو پچاسی شاہ رمبان الن ضلع القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے اتارا قرآن یعنی رمضان کو فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے ہدم الناس پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے یہاں میں ڈرس کر دوں بعض لوگ وہ آئے پڑھتے ہیں یو دل بھی کثیروں اور کہتے ہیں قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور اس کو غلط کانٹیکس میں بیان کرتے ہیں جس کا یہ یقین ہے کہ یہ کتاب گمراہ کر دیتی ہے وہ کافر ہے پک کا کافر ہے وہ پوری آیت پڑھے ہما دل بھی فاسقین اور وہ پوری بات ہے کہ وہ پورا کانٹیکس چل رہا ہے وہ کہتے تھے کہ اس کتاب کے اندر مچھر کی مثال کیوں آئی ہے اتنی بڑی کتاب کے اندر اللہ اتنا بڑی ذات مچھر کی مثال ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد کو اپنا علم جھاڑنا نہیں ہے بات لوگوں کو سمجھانا ہے چاہے کسی مثال سے سمجھ آئے اور اللہ تعالیٰ نے پھر جلال نے اشاد فرمایا کہ اور پھر پورا فرمایا کہ ایمان والے تو یہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور یہ جو بے مال لوگ ہیں جو جان بوجھ چد بازیاں کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے غصے میں یہ بات بادشاہ فرمائی ہاں یہ ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ ایمان والوں کا ایمان مزید مضبوط ہو وہ ہدایت پا جائے اور تمہارے جیسے فاسق لوگ گمراہ ہو اس کا انکار کر کے جو کتاب کو پکڑے گا وہ اس میں داخل نہیں ہے وہ کتاب کو مانتے نہیں تھے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں علموں بات کری ہو یار عجیب ویب قسم کی باتیں کی ہوئی ہیں تو یہ وہ فاسق تھے جنہوں نے کتاب اللہ چھوڑ دی تھی مزاق اڑا کے کہیں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ ہو جائے گا یہ کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہدل پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور وہ کہتا ہے کہ المتقین ہے پرہزگاروں کے لیے میں نے بتا دیا پہزگار کا مطلب یہ داڑھی پگڑی نہیں ہے اس سے مراد ہے جو واقف کی جواب دہی سے ڈرنا چاہیے اکاؤنٹبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ اور یہاں تو وہ بھی مسئلہ ختم ہو گیا ہدل پوری انسانیت کے لیے ہدایت یہاں تو کوئی چکر ہی نہیں ہے ہے ہدلین کوئی نہیں اس میں تو من الدا ول اور اس کتاب کے اندر روشن دلائل ہیں ہدایت کے والفرقان اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ اینڈ ناؤ دس از فائنل ٹیسٹیمنٹ جس پر اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کو پرکھا جائے گا حق اور باطل میں اور جس پر نازل ہوئی وہ بھی الفرقان ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد الفرق البین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے جو کہتا ہے میرا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایمان ٹھیک ہے اور جو اس کو چھوڑ کے کسی نے دوسری صدی کسی نے تیسری صدی کسی نے ساتویں صدی کسی نے چودہویں صدی کے مولویوں کو اپنا امام میں مطلق مان لیا ہوا ہے پروفٹ کے مقابلے پر تو وہ اپنے ایمام کی فکر کرے آیت نمبر اٹھارہ یہ ایک سو پچاسی نمبر آئے تھی سورت البکرا کی اب آیت نمبر انیس سورت الحقاف کی چار نمبر آیت یہ منکرین سنت اور منکرین حدیث کے لیے پرانے پاک میں سمجھے ایٹم بم کی طرح ہے ان کے اوپر گرتی ہے اسی لیے ازر ڈالی میں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ جب کافر آپ سے بیس کرتے ہیں نا تو آپ ان سے کیا بات کریں کتاب من قبل مجھ سے بیس کرنی ہے تو میری اس کتاب سے پہلے جو تمہارے اوپر کتابیں نازل ہوئی ہوئی ہیں یا تمہارے پاس کوئی کتابیں موجود ہیں وہ لے کر آؤ اثارت من علم ام کنتم صادقین یا علم کے آثار کوئی چلتے آ رہے ہو انبیاء کی وہی میں سے کوئی آسار کتاب کو الگ مینشن کیا ہے علم کے آثار الگ سے مینشن ہوئے اگر تم سچے ہو تو دو چیزوں سے بات کرو ایتونی بھی کتاب بقبلی اس کتاب اللہ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان میں سے بات کرو او آسار من علم یا علم کے اثار چلتے آ رہے ہوں اگر تم سچے ہو ان میں سے بات کرو تو ہمارے بھی بعض بیوقوف مولوی حجت جاتے ہیں ثابت کرنے کے لیے بخاری کی حدیثیں پڑھ رہے ہو بھائی وہ بخاری کو مانے تو تب تو قرآن سے درین پیش کریں ان کو تو ان بچاروں کا انٹلیکچولی لیول ہی اتنا ہے تو قرآن پاک سے درین پیش کریں گے وہ یہ آئے ہے آسار ان کے آسار بھی اب علم جو ہے وہ تواتر کے ساتھ ٹریول نہیں ہوتا علم ریڈم فام میں ہو کہتے ہیں جی وہ سنت تواتر سے چلتی ہے جس علاقے میں جو لوگ نماز پڑھے اس طریقے پہ نماز پڑھیں پھر ایران میں جا کے بندہ تواتر کے ساتھ شیعہ ہو جائے سعودی عرب میں جا کے الحدیز ہو جائے پاکستان میں بریلوی ہو جائے اور جو بندی ہو جائے بنگلہ دیش میں جا کے تواتر کے ساتھ کیوں علم کے ساتھ اور اس پہ ان کے اوپر بہت, بہت بڑا, بڑا ہتھوڑا ہے قرآن کی آیت جو شروع میں دور سے السلم کے اوپر داخل ہوئی تھی سورے العلق کی آیت اللہ علام بال اللہ وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا یہ دلیل آئی نوٹ کر لیں زبانی کلامی نہیں کلم کے ذریعے علم سکھایا یعنی قلم کے ذریعے علم ٹرانسفر ہوگا تو جو لکھی ہوئی حدیثیں چل رہی ہیں زبانی کلامی مشہور باتوں کی ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ علامہ بل اللہ نے قلم کے ذریعے علیہ السلام کو بھی لکھی ہوئی تختیوں میں دیا قرآن پاک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے وہی لکھوایا حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائیں وہ ہمارے پاس اثار کی شکل میں چلتی آ رہی ہیں تو یہ بہت بڑی دلیل ہے تو تواتر کا مطلب جو لیا جاتا ہے کہ تواتر کے ساتھ سنت ثابت ہوگی ہاں تواتر اگر قرآن و سنت کے مطابق ہوگا ہمارے سر آنکھوں پر جیسے رکو کے بعد ہاتھ چھوڑنا اس میں مسلمانوں کا اجماعی تواتر ہے ہنفی شافی مالکی شیعہ اہل سنت کے بھی سارے گروہ رکو کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے کائل ہیں چند ایک عرب علماء نے یہ کام شروع کیا چودہ صدی کے اندر آ کے تو ادھر ہی لوگوں نے خود ان کا شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے خود لکھ دیا کہ رکو کے بعد ہاتھ باندھنا بد اور یہ نجدیوں کی ایجاد کی بھی بدت ہے تو فوراً رد بھی کر دیا تو یہ عملی تباتر اسی طریقے سے دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا اس میں مسلمانوں کا عملی تباتر ہے سیدین بھی موجود ہے اللہ کے اندر تو تباتر کو ہم مانیں گے اگر کتابوں سنت کے مطابق ہوگا خلاف ہوگا پھر نہیں پھر ہم کتاب اللہ اور سنت کو مانیں گے اور یہاں پر ایک نوٹ میں نے لکھ دیا ہے وہ من کو کلیئر کرنے کے لیے کہ دو ہمارے لیے ایبسولوٹ سورس آف نالج ہے قرآن اور سنت اور دو ریلیٹو ہیں اجماع امت اور اجتہاط یہ قرآن و سنت سے ہی نکلے ڈیوائڈ ہیں اور وہ کیسے المسترکل ہاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو ننانوے نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیکٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع ہونے نہیں دے گا یعنی میری امت جب اجماع کرے گی تو وہ ہاتھ پر مبنی ہوگا جیسے سیدنا رام بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر اجماع ہوا قرآن پاک کو کتابی شکل میں لکھنے پر اجماع ہوا ایک جگہ پر ویسے تو حضور نے اپنی زندگی میں خود لکھوایا پورا قرآن لیکن وہ اس فارم میں تھا اس پر اجماع ہوا ہلکے قرآن کے مسئلے کے اوپر اجماع ہوا ابھی چوٹویں صدی میں بہت بڑا اجماع ہوا قادیانیوں ہو کے غیر مسلم ہونے پر کہ قادیانی فرقہ چاہے وہ لاہوری ہو یا احمدی ہو وہ دار اسلام سے خارج ہے جو بھی غلامت قادیانی دجال کے بارے میں کسی قسم کی انٹرپٹیشن کرتا ہے اس کو سیو کرنے کے لیے وہ اسلام سے خارج اس پہ اجماع ہوا اجماع کیا امت تک جاری رہے گا اور چوتھی چیز ہے اجزا اگر کتاب سنت اجماع میں کوئی مسئلہ نہ ملے تو پھر اجتہاد کریں گے ہم اور وہ بھی مسلوں میں ہو رہے ہیں انتقالِ خون کا مسئلہ ہے پوسٹ مارٹم کا مسئلہ ہے کتبین پہ نماز کا مسئلہ ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ آزاد کی پیمتکاری کا مسئلہ ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ اس طرح کے جتنے ایشوز ہیں ان پر اجتہاد ہوگا تو ان پہ جب اجتہاد ہوتا ہے اور آج کی علماء جب فتوے دیتے ہیں تو کیا ہم لوگ ان علماء کے مقلد ہو جاتے ہیں ورنہ تو آج کوئی ان کی شاپی نہیں ہے اگر اسی کا نام تقلید ہے کتاب و سنت میں سے اجتہاد کرنے کا نام ہے تو پھر تو لوگ مولوی سکی عثمانی صاحب کے مقلد ہے یا ڈاکٹر تعین قادری صاحب کے مقلد ہے یا شیخ زبیر علی صحیح صاحب کے مقلد ہے لیکن ایسا نہیں ہے کتاب و سنت کو ماننا کسی کی تقلید نہیں ہے ورنہ آج کے مسئلے تو ان کے مولوی بتا رہے ہیں تو اگر یہ امام علیفا کے مقلد ہے تو امام علیفا رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات سے دکھائے نا ان کے تو رشتوں بھی نہیں پتا ہوگا کیا مسئلے ہونے والے ہیں بعد میں کیونکہ رشتوں کے پاس بھی تو علم غائب نہیں ہے تو یہ قیامت تک جاری رہے گا اور وہ ہمارے پاس الحمد للہ ابن ابنبی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب البلو چیپٹر میں بائیس ہزار نو, سن نو نمبر اثر موجود ہے سیدنا عمر ربی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آئے پہلے کتاب اللہ میں دیکھو کتاب اللہ میں نہ ملے پھر سنت رسول میں دیکھو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ملے پھر اجماع میں تلاش کرو اور اگر اجماع میں بھی نہ ملے تو پھر اجتہاد کرو مقلب نہ ہو جاؤ اجتہاد کرو اجتہاد کرو تو علماء سے مسئلے پوچھنا ان کی تکلیف نہیں ہوتا ان کو بتائیں کتاب سننے اجماع میں کیا لکھا ہوا ہے باقی اجتہاد تو اپنی سچویشن پہ ہوگا تو یہ اس طرح ترتیب تو اہل سنت اور اہل بدت کا کیا اختلاف ہے اہل بدت اپنے مولویوں کے اجتہاد کو پہلے نمبر پہ لے آتے ہیں جبکہ اہل سنت اصحاب الحدیث کا یہ منحج ہے کہ پہلے قرآن پھر سنت پھر اجما اور پھر استحاط اور اجما کبھی بھی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میری امت گمرائی پر جمع ہی نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم <سؤال> تو یہ میں نے یہاں پر ایشو کو ایڈریس کرنا ضروری سمجھا اب چھٹا ٹاپک قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بنیادی تین شرطیں ہیں نمبر ایک کوشش کرنا نمبر دو بات متوجہ ہو کر سننا اور نمبر تین اپنی عقل استعمال, استعمال کرنا اس کے ثبوت پہ کچھ آیات ہیں آیت نمبر بیسینا جا سب سورت البوت آیت نمبر 69 جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں کھول دیں گے وہ ام اللہ لما اور اللہ تعالی نیکی کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے ایک بار تو نیت کر کے نکلے تو صحیح اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ اس کو خود سیدھے راستے پر چلا دے گا سلمان فارسی کہاں سے چلے آتش پرست تھے پھر یہودی ہوئے پھر عیسائی ہوئے پھر حضور کے قدموں تک پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم کوشش <سلام> تو کوئی کرے آیت نمبر اکیس سورہ سواد کی آیت نمبر انتیس یہ بھی اہم ترین آیات میں سے ہے مولویوں کی کمر توڑنے کے لیے کتاب انزل نہ ہو یہ وہ کتاب ہے جو ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ناگر کی ہے اللہ آپ کی طرف مبارکن جو با برکت ہے یہ دب درو آیاتی تاکہ لوگ اس کی آیات کے اوپر غور و فکر کریں والی یہ تذک اور عقل والے اس میں سے نصیحت حاصل کریں عقل والوں سے ہمارا مولوی نہیں ہے ہر انسان جس کے پاس عقل ہے کیوں کہ بخاری مسلم کی مدم والے ہے کہ جس کی عقل نہیں ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہونی تو اگر عقل والے صرف مولوی ہیں پھر تمہاری موجہ لگ گئی اگر مولوی اسے مراد اپنے آپ کو لے رہا ہے پھر تو سارے ہم جمتی ہیں ہمارے پہ تو فرستی کوئی نہیں ہے تو اگر ہم ہاں بھی مراد ہیں تو پھر مولوی کی ادارہ داری نہیں ہے اس مسئلے میں پھر ہر بندہ چل استعمال کرے گا کتاب سنت کے دائرے کے اندر اندر تو قرآن پاک جو باطل نہیں داخل ہو سکتا کوئی مولوی کا لبادہ پکڑی اور داری اور تصبی پکڑ کے ہاتھ میں مولوی کا لبادہ اڑا اوڑھ کے بھی قرآن میں داخل نہیں ہو سکتا پکڑا جائے گا کہیں نہ کہیں پکڑا جائے گا آیت نمبر بائیس سورہ پاپ کی سینتیس نمبر آئے نفیز عالی کا ذکر بے شک اس میں ہے نصیحت لمن کان الحم یا تو اس شخص کے لیے جس کا ضمیر مردہ نہ ہوا ہو اس کے لیے اور اگر ضمیر مردہ ہو چکا ہے او السم آوا ہوا تو یا پھر وہ پھر دوسری کیٹاگری کا بندہ ہے تو بات متوجہ ہو کر سنیں کان لگا کر تو اس کے لیے بھی ہدایت ہوگی پہلے کی مثال سیدنا جنا مبکر ہے دوسرے کی مثال سیدنا عمر ہے سعیدنا بکر صدیق ربی اللہ تعالیٰ نے دعوت پیش کی گئی فوراً قبول کر لی سیدنا علی پر دعوت پیش کی گئی فوراً قبول کر لی سیدہ خدیجہ کے اوپر دعوت پیش کی گئی فوراً قبول کر لی کیوں کا میلا ہو قلب ان کا دل مردہ نہیں تھا انہوں نے زمانۂ جہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل اگر زندہ نہیں ہے تو اس کو دیکھ نہیں دوسری بات ہے او القسم آنا ہوا شہید یا پھر وہ بات متوجہ ہو کر سن لے تو اس کو بھی ہدایت مل جائے گی سیدنا عمر تو چھ سال لگے لیکن بات سمجھ آ گئی سنتے رہے سنتے رہے سمجھ آ گئی جیسے مجھے بھی اکتیس سال لگے تو پھر بات سمجھ آئی جاتی ہے آیت نمبر تیئیس سورت الانام کی آیت نمبر چھتیس انما نما یس تجیب بے شک حق وہی قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں ول مؤتا اللہ اور مردوں کو تو اللہ ہی اٹھائے گا قیامت والے دن سن ماحول اور پھر تمہارا لٹایا جانا اسی کی طرف ہوگا یعنی یہ لوگ اصل میں مردہ ہیں جو بات سنتے نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں قرآن دیٹ نہ پڑی وہ ہو, ہو جاؤ گے نہ سنو وہ گات سنو ہی نہ علی دی گات ہی نہ سنو جا اتنے جانا گمراہ ہو جانا ہے تو اپنی باتیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں ہم تو ڈاکیے بھی ڈاکی سے بھی کم حیثیت ہے اپنے نبی کا پیغام کوشش کرتے ہیں لوگوں تک پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالی نے فرما دیا یہ کس کی روش ہے کہ بات نہ سنو اگلی آیت سورہ حامی مسجدہ آیت نمبر چھبیس اور یہاں پر آیت نمبر چوبیس مقام اللہ کا اور کافر کیا کہتے ہیں لا تسماظل قرآن اس قرآن کو مت سنا کرو مت سنا کرو کا نبدو ائیا کا پھر تم تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا پھر تم یا علی مدد یا, یا شیخ عبد القادر جامعی سیدھا تو نہیں کہو گے پھر تم کہو گے یا حیو یا قیوم یوم رحمتی کا تغیر مت سننا قرآن کو یہ کافر کہتے تھے ولغؤ ہی لا اللہ اور شور مچا کرو اس میں تاکہ تم غالب آ جاؤ تمہارے غالب آنے کی ایک ہی صورت ہے قرآن کا تو تم علمی تاول تحال پہ مقابلہ نہیں کر سکتے رویا ڈال دو لڑائی ڈال دو جھگڑا ڈال دو کوئی بات قرآن کی سنے ہی نہ کیونکہ یہ جو سنے گا وہ سیابی ہو جائے گا اس زمانے میں آیت نمبر پچیس صورت الملک کی آیت نمبر دس ان لوگوں کا کیا مزہ لیکن کیا حشر ہونے والا جو کہتے ہیں گال نہ سنو گال نہ سنو ما کنا نسما اصحاب کنابر یہ لوگ قیامت مت والے دن کہیں گے اگر دنیا میں ہم بات سن لیتے اور اپنی عقل استعمال کر لیتے تو آج ہم دو میں نہ پہنچتے اس سے اگلی آیت سات ہی ہے سخت سعیب انہوں نے اپنے اتلی جرم کا اعتراف کر لیا پھٹکار ہو ان کے اوپر اتلی جرم کیا ہے بات نہ سننا اور اگر استعمال نہ کرنا ٹاپک نمبر سیون قرآن حکیم کو چھوڑ کر کسی بھی اور کتاب کے ذریعے دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ اور جہاد اکبر ممکن ہی نہیں ہے دعوت و تقبیر دعوت و تبلیغ اور جہاد اکبر ہتاب اللہ آیت نمبر 26 جو ٹائٹل آیت کے طور پہ میں نے بیان کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن ان بھی نام آیت نمبر 19 اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے قرآن میرے پاس اس لیے وہی کیا گیا تاکہ میں اس کتاب کے ذریعے میں تبلیغ کر دوں میں ڈر سنا دوں جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اس پر عمل کرے اور اسی کے ذریعے تبلیغ کرے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے ساتھ تبلیغ نہ کرے یہاں کیا ہوا ہے لوگوں نے مولویوں کی کتابیں پکڑا دی ہیں ایک متب فکر نے فضان سنت پکڑا دی ہے دوسرے نے فضائل امال پکڑا دی ہے تیسرے نے رحیق المختوم پکڑا دی ہے چوتھے نے چودہ ستارے پکڑا دی ہوئی ہے نام لینے کی ضرورت نہیں آپ کو پتا ہے اور کتاب اللہ پس پشت آیت نمبر ستائیس سورہ پاس کی آیت نمبر فورٹی فائیو بال قرآن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو واضح کریں لوگوں کو تذکیر کریں نصیحت اس کے لیے جو واقعی اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے وہ مان لے گا آپ کی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعے کا خطبہ یہی سورہ خواب ہوا کرتی تھی پینتالیس آیات ہر جمعے کا خطبہ صحیح مسلم کتاب الجمہ انٹرنیٹ نمبرنگ کے مطابق دو نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جمعے کی تقریب سور خواب اس کتاب کے ذریعے آپ تبلیغ فرمایا کرتے تھے آیت نمبر اٹھائیس سورت الفرقار کی آیت نمبر باون اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کی پرواہ مت کریں وہ جاہد ہوں بھی جہاد اس کتاب کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں سب سے بڑا جہاد کیا ہے کتاب اللہ کے ساتھ جہاد <سلام> <سلام> کتاب تو اس کی آخری اسٹیج آئے گی نا جس کا کتاب اللہ سے تسکی نفس ہوگا عقائد کی اصلاح ہوگی وہی وہ کتاب کے لیے بھی آمادہ ہوگا تو کتاب اللہ کے ذریعے جہاد اور یہ مکی صورت ہے اور مکے کے اندر جہاد نہیں تھا اس وقت کتاب کی شکل نہیں تھی تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ذریعے سب سے بڑا جہاد کیا اور آیت نمبر انتیس سور حمی سجدا کی تینتیس نمبر آیت وہ من احسن اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اللہ کی طرف بلانا کیا کتاب اللہ کی طرف بلانا وہ امینا سالحن اور خود بھی میں کام کرے ورنہ دعوت الٹا بدنامی من جائے گی اور ان تمام چیزوں کے باوجود اپنے آپ کو کہیں میں بھی عام مسلمان ہوں شہیس بڑے بڑے القابا نہ لگا لے اپنے ساتھ پروٹوکال لینا شروع کر دے اے اننی من میں بھی عام مسلمان ہوں میرے اندر بھی کوئی زیادہ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے وہ میرے دو دوست ہی نکلے ہوئے کہ میرے سامنے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریکٹیکل مثال تھے جب بھی سیاب کرام کا کوئی معاملہ ہوتا تھا بحاری مسلم اٹھا کے دیکھیں غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چٹانیں توڑ رہے تھے بلکہ جو چٹان نہیں ٹوٹتی تھی وہ آپ ہی آگے توڑتے تھے صحابہ نے کہا الج یا رسول اللہ یا رسول بھوک اپنی کمیزیں اٹھا کے پتھر باندھے ہوئے مبارک کرتا اٹھایا دو پتھر باندھے یہ ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے خود بھی نیک کام کرے اور پھر بھی کہے میں عام مسلمان ہوں میں کوئی بہت بڑا جو بزرگ نہیں بن گیا ٹاپک نمبر 8۔ قرآن حکیم سے دوری یہ سب سے خطرناک ٹاپک ہے یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ لوگ کیوں نہیں قرآن سنت کو پڑھ کے تو ہدایت قبول کرتے یہ آگیا گیا جناب مسئلہ حل لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ٹاپک <تصفح> نمبر آٹھ قرآن حکیم سے دوری اور آخرت کی ناکامی کی اصل وجہ اپنے اپنے فرقوں کے بزرگوں کی اندھا دھ پیروی ہے سیدھی سی بات ہے اپنے اپنے فرقے کے بزرگوں کی پہ مارا وہ پورا رسد پیپر ہے اندھا دم پیروی کا انجام تو اس کا انجام یہ ہونا ہے یہ دیکھ لیں آپ پرانے پاک سے سورہ سورکمان آیت نمبر اکیس اور یہاں پر آئت نمبر تیس و ازاقی اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ پیروی کرو اس چیز کی جو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہے کہتے ہیں آبانا تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے اپنے اباؤ جات کو بال لوگ کہہ دیں گے کافروں کے بارے میں آئے ہیں اچھا جی کافر شراب پیے تو اس کو سزا مسلمان پیے تو شراب نہیں اس شراب پینے میں اس کو سزا نہیں ملے گی مسلمان کے لیے دکھ نہیں ہوگی قرآن پاک تو رولز ہیں یہ تو اسی طریقے سے ہے کوئی کہے ٹریفک سگنل والا کہ یہ ٹریفک جو سگنل سرخ بتی پہ جو گاڑی چلا دے گا یہ عام بندے کے لیے میں تو ٹریفک پولیس والا ہوں میں تو نکل سکتا ہوں نہیں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی نا اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے ہیں پیغمبر نے کس لیول پہ اتر کے بات سمجھا دی ہے ہم لوگ اسی چکر میں پڑھے ہوئے ہیں تو قرآن چودہ جو سال کو آنی کتاب ہے تو چھوڑو اس کو پھر یہ قیامت تک کے لیے رولس ہے کافر ہے مسلمان ہے کوئی بھی ہے تمام کے لیے اس میں رولس ہے جسے فٹ اسے گفٹ جس سے فٹ اس کو گفٹ تو جو بھی آج یہ بات کہے گا کہ ہم اپنے بزرگوں کے اوپر رہیں گے ٹھیک ہے چاہے وہ اپنے فرقے کے بزرگ ہوں یا اپنے مذہب کے بزرگ ہوں اس میں داخل ہے اولکان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا بلا شیطان اگر ان کو زوز کی طرف بلا رہا ہو تب بھی یہی کہتے رہیں گے ان کو نظر بھی آ جائے گا یہ چیزیں سیدھی سیدھی شرک ہیں یہ ہماری نماز کا طریقہ سیدھا سیدھا بخاری مسلم کے خلاف ہے تب بھی اپنے بزرگوں کے پیچھے ہی چلتے رہیں گے آیت نمبر اکتیس التوبہ کی بھی آیت نمبر اکتیس ہے اربابا من دون اللہ یہود نثارا نے اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا تھا اہل سنت کی تمام تفاسیر اٹھا کے دیکھیں اس میں لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے پوپ جو تھے ان کی حلال اور رام کی چیزوں کو اپنی کتابوں کے مقابلے پہ ترجیح دیتے تھے آج بھی دیکھ لیں گے ویٹیکن سٹی میں جو کو بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس حرام اور لال کا سے اور بخاری مسلم کی حدیث سے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلی امتوں میں پیدا ہوئی تھی کدم قدم, با قدم بالشت بر بالشت انہی لوگوں کے راستے پہ یہ چلیں گے سابق اکرام علی امردوان نے پوچھا یار یہ لوگ سے مراد کون لوگ ہیں کیا یہودی اور عیسائی ہیں آپ نے فرمایا وہ لوگ نہیں تو اور کون براد ہے تو یہود السارا کی ایک بڑی بیماری یہ تھی آیت نمبر بتیس سورت الفرقان آیت نمبر ستائیس سے لے کر تیس تک یہ رکت انگیز ترین آیات ہیں قرآن پاک کی کہ جو اتنی چیخوں پکار کے بعد بھی کتاب و السلمت کی دعوت قبول نہیں کرے گا تو کیا والے دن اب کیا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ اللہ تعال تعالیٰ ہمیں بچائے غالم اس قیامت کے دن ظالم شخص اپنے ہاتھ ہاتھوں آگے منہ میں ڈال رہا ہوگا یوں پریشانی میں کیا کہے گا یقوری تل تفر تمہار رسول سبیلا ہائے افسوس کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا لوگ ہمیں کہتے تھے انفی شادی مالکی جافری اس طریقے سے اپنے آپ کو امتوں میں نا امت کا سفر کا بازی مت کرو محمدی بنو مسلم بنو کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا یا ویلتا لتا ہائے افسوس لم اتخذ فلانا خلیلا اے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا یہ فلاں دنیا میں بھی ہوتے ہیں نا بڑے سمجھانے والے اور چھٹو جی جتنے ابا جی ابا جی آتے ہاتھ بندے بھی اتنے ہی ہاتھ بنو جناب ڑے کمبل پی گئے ہوتا گئے ہو کاش میں نے ان کو دوست میں بنایا ہوتا یہ دوست ہی بےڑا گرد کرتے ہیں آگے آ مجھے گمراہ کر دیا اس ذکر قرآن کے آ کے بعد بادنی یہ تو میرے پاس آ تھا مجھے پتہ چل گیا تھا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے مجھے پتہ چل گیا تھا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا لیکن میرے دوستوں نے مجھے گمراہ کر دیا تھا حض اور شیطان جو ہے وہ تو انسان کو بے جارو مددگار چھوڑ دینے والا ہے یعنی یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں اس طرح کے دوست میرا جنتی بنناس انسانوں میں سے بھی ہیں جنوں میں سے بھی ہیں شیطان اب اگلی بات خطرناک ہے وکال اور اور رسول اللہ شکایتن کہیں گے یار قرآن اے اللہ میری قوم میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا اپنے بزرگوں کو آگے رکھ لیا ہوا تھا ولی آزب جس کی شکایت امام کائنات سید والآخرین شفیع المزنگین امام الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیں گے اس کی شفاعت کون کرے گا ولی آزب آیت نمبر تینتیس سنت الحضاب کی چھیاسٹھ سے لے کر 68 تک آیات یہ اس کا بھی کلائمیکس آگے یوما تقلب تقلب تو پلب النار ہم والے دن جب ان کے تیرے چہرے تلے جائیں گے آگ کے اوپر یقول یا لئی تنا کہیں گے دوست کی ہائے افسوس کاش اطان اللہ وہ اطان ال کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول اللہ کی اطاعت کی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم وکالو اور کہیں گے ربانہ رب ہمارے انادان بے شک ہم تو اپنے بزرگوں کے پیچھے چلتے رہے سادت من بڑے بڑے جبے اور دستارے والے بزرگوں کے پیچھے وہ اور بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے ہم چلتے رہے جی یہ مفتی اعظم ہند ہے یہ مفتی اعظم پاکستان ہے کب صحیح ٹرانسلیشن ہے کبرانا الہ ہم ان کے پیچھے چلے آپ غصہ کیا نکالیں گے یہ بزرگوں جو ادھر ادرت صاحب جوتیاں نا تو کل وہ جوتی ماریں گے بزرگوں کے سروں پر اور وہ آگے آ رہا ہے تو اللہ ہمیں انہوں نے گمنا کیا ہمارے بزرگوں نے ربنا آتی ہند نہیں اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا صاف دے دگنا دے ان کو ول لن کبیرا ان پر بڑی لانت ہے اللہ <coughs> یہ جتنے بڑے بزرگ ہیں اتنی بڑی لانت بیج ان کے اوپر دنیا میں جو انہوں نے <coughs> اب یاد رکھیں جو صحیح بزرگ ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے ٹھیک ہے وہ جیسے امام بہاری ہیں امام مسلم ہیں امام اد امام تر امام نسائی امام ابن ماجہ امام عنیفا امام شافی امام مالک احمد دینمبر یہ بڑے بڑے بزرگ ہیں ان کی بات ہم نہیں کر رہے ان کے ناموں پر جن لوگوں نے فرقے بنائے ان کی بات کر رہے ہیں مجھے بتائیں جب ہم عیسائیوں کو کنڈم کر رہے ہوتے ہیں ہمارے دل میں کبھی ویم بھی آتا ہے کہ ہم حضرت کے خلاف بول رہے ہیں جب ہم قرآن کی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر سترہ اللہ اس چیز کا ارادہ کرے عیسا بن مریم ان کی ماں اور سب کو ہلاک کر دے کون ہے جو اللہ کو پوچھ سکتا ہے کوئی اللہ کا کیا بگاڑ سکتا ہے اگر اللہ عیسا بن مریم ان کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے تو کیا عیسا کی غصہ کر رہے ہیں عیت پڑھ کے نہیں بتا رہے ہوتے ہیں توحید اور فرق میں فرق سمجھو تو اللہ جب ہم ان فرقوں کی کو کنڈیم کرتے ہیں تو ان بزرگوں پر امام جعفر کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کرتے تو یہ بات کلیئر کر لیں نواں ٹاپک قرآن حکیم کی روشنی میں فرقہ واریت کی مذمت سورات مستقیم کی پہچان اور واحد ناقابل معافی جرم کی نشاندہی آیت نمبر چونتیس سورہ آل عمران کے ایک نمبر آیت واہ تسم اللہ جمی تفر رپ وزیر حدیث یاد کر لیں صحیح مسلم کتاب الفضائل چھ ہزار دو سو پچیس چھ ہزار دو سو چھبیس یہ اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا اور گمراہ ہو جائے گا وہ شخص تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو ہی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے آج اپنے فرکوں کے نام مسجدوں کے بعد لکھ لیے ہوئے کسی ذیب صنعت سے بھی ثابت نہیں کہ صحابہ رام نے مسجدوں کے بعد بریلوی جو بندی کسی بھی اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کیا ہو کوئی ثابت نہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو فرکوں میں مت بٹو اس پر فخر محسوس مت کرو فخر کس پر محسوس کرو اگلی آیت آیت نمبر 35 سورت الحج کی آیت نمبر 78 ملتا ابھی ابراہیم پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی ہوا فنماخم المسلمین جنہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا من قبل ہوں اس سے بہت پہلے و فی حاضا اور اس کتاب کے اندر اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا اپنے آپ کو مسلم کہو طرح غیر مسلم اپنے آپ کو مسلم لفظ مسلم کہتے ہیں وہ ان بے چاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹٹ چکو تو پھر کہ ان بے چاروں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے آیت نمبر 36 سورت النام 159 نمبر آئت بہت ڈینجرس ڈینجرس ترین فتوا انفر کوم بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں پھر بنائے بنائے شیعن اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا لستا بن ہوں پیشے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان نما امرہ ان کا معاملہ اللہ کے سفر بڑی دمکی ہے اس کے اندر نبڑ لائے گا انہوں اللہ نے کر دو چمڑی لاؤں گے اللہ ان کو بتا دے گا جو انہوں نے کرتوز کیے تھے دنیا میں پھر کے بنا بنا کے اپنی روٹی چمکائی تھی آیت نمبر سینتیس سورت الانام کی ون سسٹی ون سے لے کر تک آئے یہ ہے ہمارا دین پورا ان تین آیات کے اندر چار آیات میں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے مجھے تو میرے رب نے راستہ دکھا دیا ہے سیدھا دیناً ملتا ابراہیم حنیفا وہ دین جو بالکل سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی منت پر قائم ہے وہ ملت کیا ہے حنیفا سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا حنیفہ ایک حنیفہ ہے وہاں وہ انیفا والا وہ ہے آتی ہے اس کے اینڈ پہ اس کے اینڈ پہ الف آتی ہے یہ بال لوگ ہی تو کہتے ہیں نی کہ منفی ہے یہ نہیں ہے وہ حنیفی بنے گا پھر انفی نہیں بنتا حنیفی بنے گا اس میں ہے اس میں علف ہے اس میں الفاظ کا فرق ہے بل ملنا تھا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی منت پر جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے وما کا نمین المشرقین اور وہ شرک نہیں کرتے تھے سب سے بڑا ٹائٹل یہ ہے کہ اللہ قیامت احمد دن کسی کو کہہ دے کہ یہ مشرک نہیں ہے تم ان سلا و نسرکی و مہیا رب العالمین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ٹوٹل اوبیڈینس ٹو آل مائٹی لا شری کلا اور اس کا سب سے بڑا تقاضا میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا وہ بھی رلی کا امر مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے وہ ان افضل کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہوں میں مسلمان ہوں مسلم ہوں سب سے پہلا فرما بردار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر اڑتیس سورج اللہ کی آیت نمبر ون ففٹی تھری وہ انتی مستقیمہ اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے سب تب تو اسی کی پیروی کرو ولا ولاب سگن ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرو فتح رکھو عن ان یہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے ذالک کا بساکم بھی را اللہ یہ ہے وہ چیز ذالکم بساکم اللہ کم تت جس کی اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے اگر تم واقعی ڈرتے ہو آخرت کی क्या سے کیا وسیعت ہے سرات مستقیم ایک راستہ یہ کہتے ہیں چاروں یاکھ پانچوں یاک میں ایک راستہ سراۃ المستقیم سراۃ الدیم انعام تعلیم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا راستے ان لوگوں کے نہیں ہیں وہ راستہ ایک ہے امام کائلا سعید محمد رسول وسلم کا راستہ جو تمام انڈیا کا راستہ ہے مسلم امام نے صحیح حدیث موجود ہے نبی وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی فش بون ڈاگرام بنائی پھر آپ نے درمیانی لکیر پر یوں ہاتھ پھیرا ہوا اور فرمایا یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے اس کی پیروی کرو ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرو تمہیں رائے راستے ہٹا دیں گے اس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے حضور بھی فرما کے میرا یہی راستہ سارے راستے حضور تک ہی جاتے ہیں الفی مالکی سور بردی او بھائی ایک راستہ ہی نب تک جاتا ہے اگر یہ راستے بنانے ہوتے نا تو پہلے چار راستے وہاں بنتے صدیقی ہوتا ایک فاروقی ہوتا ایک عثمانی ہوتا اور ایک علوی ہوتا وہ تو چار کوئی نہیں بنا کے گئے یہ بعد میں راستے بنائے ہیں لوگوں نے آیت نمبر انتالیس سورہ پینسٹھ نمبر آیت و لقب اوکھ یابلی کا اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ سے پہلے تمام امبیا پر یہی وہی کی گئی تھی ان اشرف کہ اگر تم نے شرک کیا عَمَلُكَ مِنَ تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے امال کارت کر دے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے یہ پروفیٹ کو ڈریس نہیں ہے پروفٹ کے ذریعے امتوں کو ڈریس ہے ظاہر ہے پروفٹ کے لیے تم حال ہے کہ وہ شرک کریں وہ تو خود تو کی دعوت دینے آتے ہیں آیت نمبر چالیس سورت النساء کی آیت نمبر ایک سو سولہ ایک سو سولہ میں بھی ہے اور اڑتالیس نمبر آیت میں بھی اس کے قریب ریب الفاظ ہے اِنَّ اللہ لَا دے شک اللہ تعالی اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا یہ آخرت کے دن کا ہے دنیا میں معاف کر دے گا سورت الفرقان کے آخری رقم میں آئے کہ دنیا میں جو شرک سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی نہیں سے بدل دے گا لیکن آخرت میں نہیں معاف کرے گا لا تبدیل علی کلیمات اللہ اگر کوئی کہے کہ اللہ چاہے تو کیا مطالدین شرک بھی معاف کر سکتا ہے وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ قرآن کی آیت کا انکار لا تبدیل علی کلمات اللہ بخاری مسلم کی متبدل حدیث ہے جب حضور فرماتے ہیں شفاف کرنے کے لیے میں بار بار دوزخ کی طرف جاؤں گا آخری دفعہ جاؤں گا تو دوزخ کا گروہ کہے گا یا رسول اللہ بس اب دوزخ میں صرف وہ لوگ ہیں جن کو قرآن میں روک رکھا ہے وہ کبھی نہیں جائیں گے قرآن کو قرآن میں کن کو روک رکھا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا گیا وہ یقین محدود عالی قلی میں شاہ اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہے اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا وہ شرک بلنا اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا کپت بندہ غلال بہی وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا سورت الحج میں آتے کہ اس مشرک کی مثال ایسی ہے کہ جس کے چیٹڑے ہوائیں اڑا دیں بخیر اکتالیس نمبر آئے سورت المایدہ بہتر من شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شروع کرے گا فخر جنہ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے وہ نہ اس کا ٹھکانہ دولت ہے وما من وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتہ کے سید والآخرین شفیع المزین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا عالمی سعیدانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں کتاب الدا چیپٹر میں, میں کتاب الایمان چیپٹر میں مطفقن علیہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک ایک مقبول دعا دی تھی ان نبیوں نے دنیا میں اپنی دعا کر لی میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھبا کے رکھی ہے میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی کروں گا اور میری شفا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو این دا سائٹ آف اللہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے اب آخری ٹاپک آ ہے یہ نو ٹاپک کیوں لکھنے پڑے یہ دسویں گولی اصل میں ہزم کروانی تھی ترتیب کے ساتھ میں نے بات کی تھی یہ اکتالیس آیتیں پڑھیں گے تو تب یہ اگلی آیتیں ہزم ہوں گی جو اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے شرک اور ڈنڈونا پیٹا جا رہا ہے شرک ختم ہو گیا ہے شرک ختم ہو گیا ہے شرک ختم ہو گیا ہے شرک ایک گروہ میں سے ختم ہوا ہے صحابہ رام کو حضور نے فرمایا تھا مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خصا نہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے مگر مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنسے ہو تو حضور سے سابق رام وہ تو سو فیصد شرک سے محفوظ تھے پھر ان کے پیٹرن پہ قیامت تک جو گروہ رہے گا وہ شرک سے محفوظ رہے گا ورنہ بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک ہاتھ پہ قائم رہے گا اور جامعہ تر اور ابو دوس کی صحیح حدیث ہے کہ بہتر فرقے میری امت کے دو زخ میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے دو زخ میں لے جانے والا عمل کون سا ہے شرک صحیح مسلم کتاب الجناد میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے جنازے میں چالیس ایسے مسلمان شریک ہو جائے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول کر لے گا اس بندے کے حق میں تو جنازہ نہ ہندو پڑھتے آ کے اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے تو یہ دسواں ٹاپک کیا ہے پرانے حکیم کی بنیادی دعوت غلبہ توحید ہے اور اس میں دو چیزیں عبادت بھی صرف اللہ کی اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا صرف اللہ سے نہ بدو اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں و عیا کا اور صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں تجھی سے غائب میں مدد مانگتے ہیں ظاہر اخواب اختیار کیے جا سکتے ہیں البر و ہوا لیکن برزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو میں جی. کہتا ہوں بھائی کو بھائی مجھے پانی ملا دے بالکل جائز ہے لیکن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر اور میں یہاں سے کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دے وہی بات وہی جملہ وہی بندہ شرک ہو جائے گا غائب میں پکارنا غائب میں کسی کو بھی پکارنا اللہ کے علاوہ شرک ہے نہ قابل ماپی جرم ہے اپروپریٹ ٹرانسلیشن کی ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ مثالے دے ہوتے ہیں جی کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو تو نہ پکارے پکارے وہی ضرور پکارے ظاہر اس اختیار کرے اس کا تو حکم ہے جامعہ سر مزید عزیز ہے کہ اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر تبکل کرو اسباب کا پیار کرنے لیں اس کا تو حکم ہے پھر اللہ پر تبکل کرنا ہے لیکن جو سامنے موجود نہیں اس کو کیا پکاریں گے ایک بندہ سویا ہو وہ ہماری بات نہیں سن سکتا تو ایک بندہ دنیا سے جا چکا ہے ہمارا اس کے ساتھ کمیونیکیشن اب کوئی نہیں ہے ہاں ہم اس کے لیے دعا کریں گے ہماری دعا سے اس کو نفع پہنچے گا تو یہ ٹاپک میں اگلی جو ہے وہ آیات ہے آیت نمبر بیالیس سورہ السبھ کی آیت نمبر 9 جو قرآن پاک میں کم از کم تین دفعہ مختلف انداز میں آئی ہے تو اللذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق لیبھرہو عرد دین کلی وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ مبوس کیا و دین الحق اور دین حق کے ساتھ و دین الحق حق کے دین کے ساتھ مبوس کیا کس لیے لو میرا دین تاکہ تمام جھوٹے ادیا کے اوپر اس کو غالب کر دے بلو کرشرقن چائے مشرک اس بات کا برا مانے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنا ہے انشاءاللہ تو قیامت سے پہلے ایک دفعہ دین پوری دنیا پہ غالب ہوگا آیت نمبر ترتالیس صورت النحل کی آیت نمبر چھتیس ولقاد کی کلی امت رسولا اور بے شک ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ایک ہی دعوت کے ساتھ انحب اللہ بج کیا طالب کہ عبادت کرو اللہ کی اور تاود سے اجتناب کرو جھوٹے خداؤں سے شیطان سے اجتناب کرو عبادت میں تمام عبادت کی شکلیں داخل ہیں نماز روزہ حج قربانی صدقہ سجدہ رکوع تمام عبادت کی شکلیں اور وہ مشہور آئے تعلی سورت الفاتحہ جو ہر نماز میں امام ہو یا مقتدی پڑھنا واجب ہے وہ سورت الفاتحہ کی وہ آیت ہمارے عہد کا اعادہ جو صحیح مستم حدیث ہے عیا کا نا بدھو ایا کا میرے اور میرے بندے کے درمیان بانڈ ہے کامن ہے تب میرے بندے میں جو مانگا میں نے اس کو عطا کیا اس آیت کے اوپر ہے وہ سورت الفاتحہ کی آیت نمبر چار ایا کا و ایا کا اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجی سے غائب میں مدد مانگتے ہیں دعا کرتے ہیں عبادت میں تو ہم کوئی شریک نہیں کرتے دعا میں کر لیتے ہیں تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے کو اتائی خدا ہونا چاہیے جس کی عطائی عبادت ہو جس طرح عطائی مشکل کشائی کے لیے ہوتا ہے اللہ کی سے ہی کرتے ہیں اور بھائی یہ کس کا عقیدہ ہے جو خصوصیات اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لی ہے وہ اللہ کی اطاع سے بھی نہیں مانی جا سکتی کیونکہ اللہ وہ اتائی نہیں فرمائے گا تو اس میں بڑی اتیاس کی ضرورت ہے بڑی اتیاس کی ضرورت ہے اس میں احتیاط میں ایک حدیث مسرت امام احمد میں اور المفرد میں بھی لے کے آئے امام بخاری ایک صحابی نے فلبدی زمان میں حضور کے سامنے کہہ دیا یا رسول اللہ ماشاء اللہ اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آپ نے فرمایا للہ کیا مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا اس نے نہیں آگے جگہ یار میں تو اللہ کی تعالی منیہ کیونکہ حضور کو بھی پتا تھا سابی نے اللہ کی تال ہی مانا ہوگا صحابی تھا وہ مشرق تو نہیں تھا لیکن آپ نے پھر بھی بنا صرف فرمایا بل ماشاء اللہ بلکہ نہیں ایک جو اکیلا اللہ چاہے یہ اور ہم الحمدللہ للہ آج یہی کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ان شاء رسول تو نہیں کہتے یہ حضور کی توہین نہیں ہے حضور نے منع فرمایا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آ کے سکتا کیا سننے ماجہ میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے حضور نے فرمایا تم ایسا اٹھاؤ اگر میں سجدہ جائے سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کرے تو حضور نے اپنی خود تو ایند کروائی کے سجدہ کروانے سے روک دیا عشق دے چلے نمبر لے گئے اکل والے انہی عمرہ گالیاں تو اس, اس عشق کے چل رہے تو نمبر لینے دیتے لے نہ نے خود اپنی گستاخی کی کہ میری تعظیم نہ کرو سجدے میں یہ تو کہتے ہیں جی وہ اپنی طرف سے تعزیم کے بنا کہتے ہیں جی یہ تعظیم نہیں کرتے اس لیے کرتے ہیں تو حضور نے خود اپنی گستاخی کی نا از ہمارے اپنے کرائٹیریا نہیں ہوں گے جو کتاب و سنت میں ہیں ہم وہ مانیں گے تو یہاں یہ بات یاد رکھیں بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے صحابی کا عقیدہ بتانے لگوں صحابی کا کا بتانے سیدنا رضی اللہ, تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی متفغل حدیث ہے کتاب المغازی اور کتاب الجہاد چیپٹر کے اندر کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر قرآن کا لشکر روانہ کیا جن کو دھوکے سے شہید کیا گیا تھا انہوں نے شہید ہوتے وقت کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے ہم اپنے رب سے مل چکے اس حال میں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہم اپنے رب سے راضی مزور مدینہ شی میں بیٹھے ہیں کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم اپنے رب سے مل گئے اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے یہ سیابی کا قید ہے یہ دیکھ لیں تو لگائے فتوا سیابی کے اوپر ان کا ان کے دماغ میں اس طرح کے گیتے نہیں تھے یہ تو جو ہے یہ جو برصغیر پاکوں ہند کی پیدا آ رہی ہیں یہ چیزیں یہ تو ٹرمنالوجی ہی کہیں موجود نہیں تھی جو آج ہمیں چیزیں ایڈریس کرنی پڑ رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ پرانے بزرگوں کی تفسیروں میں ہمیں مسئلہ علم غیب مسئلہ حضر و ناظر مسئلہ تکلیف یہ چیزیں اس طرح ملتی نہیں ہیں یہ تو باہر کی شروع ہوئی ہوئی بیماری ہے تو کیسے ملتی ہیں ہمیں پرانے بزرگوں میں تو اللہ تبارک و مطالعہ نے کلیئر کٹ فرما دیا تو یہ بات یاد رکھے اصل جھگڑا کیا ہے غائب میں پکارنا شرک ہے اختیار ہے یا نہیں اس پہ کوئی بحث نہیں ہے اختیار ہو تب بھی پتارنا شرک بارش کون برساتا ہے اللہ اختیار کس کو دیا ہوا ہے فرشتوں کو بارش اللہ سے مانگیں گے یا فرشتوں سے اللہ. اگر میں کہوں یا بارش برسات ہے شرکوں سے اللہ کے عزم سے برسات ہے جو اللہ نے تجھے عزم دیا ہے <تصفح> تب بھی شرک ہو جائے گا کیوں بخاری مسلم کی مستقف مطلب علیہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تسکا کی نماز سکھائی ہے اس کے لیے لہذا یہ شرکیہ نات جو چل رہی ہیں ناد کے ہم دشمن نہیں بخاری مسلم کے علیہ حدیث ہے سیدنا حسان بن ثابت حضور کے لیے ناتے تھے حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رن خود کے ذریعے ان کی مدد فرما تو نعت سے ہماری دشمنی نہیں ہے لیکن شرکیاں ناتے فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سید آ رہا ہے یہ وہ جو تبلی جماعت کے بھائی ہیں جم شیخ اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ سیدھا کرے تو وہ اب وہ ان کا بھی کیا قصور مفتی سعید صاحب ہیں انہوں نے لکھ دی ہے خاطم تمہارا صحیح دار ہے وہ کہ مفتی صاحب نے لکھی ہے یہ تو پتا چلے گا نا کبرانا سادہ کیا ہونے والا ہے مفتی صاحب نے لکھ دی مفتی صاحب کی خبر میں تو نہیں جانا مفتی صاحب نے پکڑ کے سود کو اسلامک بینکاری کا نام دے دیا تو مفتی صاحب نے لکھی ہے اب سود لالو گے تو یہ بات نہیں ہے یہی مفتی صاحب کہ نا کہ اپنے بچے کو ٹاٹ والے سکول میں داخل کرائے کہ موڈی صاحب تھوڑا دماغ نہیں کام کرتا جہاں اپنا نقصان ہوگا وہاں مفتی نہیں ہے نظر آئے گا جہاں دین میں چور راستے نظر آئیں گے وہاں مفتیوں میں ڈال دیں گے تو فرشتوں یہ تیغام دے دو کہ خادم تمہارا آ رہا ہے فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے دروشی لے کے جانے پر ہم ہاں ان کو کوئی کام نہیں کہہ سکتے غائب میں پکاریں گے یہ رشتے ادھر ہی جو ہیں ان کو میں نہیں پکار سکتا آیت آئیتلسی میں موجود ہے آیت کرسی کے بارے میں صحیح بخاری میں کتاب البکالا چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آیس الکرسی پر کے سوتا ہے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے سلو تک کے لیے شیطان اس کے قریب نہ آئے لیکن یہ نہیں فرمایا کہ رشتے کو پکار اللہ کو بکارنا ہے الکرسی کے تو مطلب پکارنا ہے پکار شرک ہے غیر اللہ کو مدد کے لیے مطلقاً بکار شرک نہیں ہے مطلقاً جو قرآن و سنت ثابت ہے جیسا کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ نبیو اے نبی آپ پر سلام ہو تو ہم رسول اللہ تو پکار ہے غیر میں لیکن مدد نہیں آپ سے مانگ رہے ہیں آپ پر سلام بھیج رہے ہیں اور اسی حدیث میں بخاری مسلم کی جب تم سلام پڑھو گے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں جہاں کوئی نیک بندہ تمہارا سلام پہنچا دے گا ہم نماز میں جب کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو ہمارا سلام اللہ تعالیٰ ان تک پہنچا دیتا ہے متلکم پکارنا بھی شرک نہیں ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا شرک ہے تو اس باریک سے اس میں بڑی ایکزیجریشن ہوتی ہے اس طرح قبر رسول پہ جا کر صحیح سمجھتے جو ہے وہ سنن سن کی میں المتا امام مالک میں المصنف ابن نبی شہبہ میں صحیح صنعت سے گیارہ ہزار سات سو ترانوے نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی مسجد نبی میں داخل ہوتے دو نفل پڑھ کے قبر رسول پر آ کے پڑھتے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا ابا بکر سیدنا رام بکر قبر پر اور پھر سیدنا عمر کی آگے اسلام کے تو ہمیں کوئی چیر نہیں تھے لیکن یہاں سے پڑھنا ثابت نہیں یہ سیدھا بدت نہیں ہے یہاں سے پڑھنا ثابت نہیں جیسے ٹائلٹ میں جاتے وقت مسجد میں جانے کی دعا نہیں پڑھ سکتے مسجد میں جاتے وقت ٹائلٹ کی دعا نہیں پڑھ سکتے اسی طریقے سے یہاں پر وہ سلام پڑھیں گے جو حضور نے نماز کے اندر اور دور دیکھ رہیں گے وہاں پر جا کر وہ پڑھیں گے جو صحابہ کے سے صحیح صنعت سے ثابت ہے آیت نمبر پینتالیس سورت النمل کی باسٹھ نمبر آیت اب یہ کنکلوڈ ہوتی جائیں گی آیات اللہ تعالیٰ اس آیت میں کلیئر کٹ بیان فرما رہا ہے کہ غائب میں جس کو پکارا جاتا ہے اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہ تکلیف دور کر دیتا ہے اللہ کے علاوہ وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا اور جو پکارے گا وہ سمجھ لے اس نے اپنا الہ اس کو مان لیا بھلے آگی بل مترا دا اور بھلا کون ہے جو بے کرار کی فریاد کو سنتا ہے وہ یکشو اور دور کر دیتا ہے اس سے تکلیف کو وہ یج آلو وہلو کم الم اور تمہیں خلیفہ بناتا ہے زمین کے اندر یعنی تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں پھر تمہیں سکونت دیتا ہے تمہارے بعد تمہاری اولاد کو اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو تمہاری تکلیف دور کر دے علی لمبا تمہیں لیکن بڑے تھوڑے لوگ ہیں تم میں سے جو نصیحت حاصل کرتے بہت کم بھی تم نصیحت حاصل کرتے ہو تو اللہ کے علاوہ کسی کو غیر میں پکارنا گوہا اس کو الہ بنانا ہے یہ آپ دیکھ لیں بہت کلیئر کٹ آئے تھا یہ سب سے سخت آئے ہے غیر اللہ کو پکارنے میں پورے قرآن میں وہ اجازت عبادی اینی فا قریب یہ آئے جو ہم نے پڑھی سورت النمل کی آیت نمبر باسٹھ اب سورت البکرا کی ایک سو چھیاسی نمبر آئے وہ اجازت عبادی اینی فا قریب اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو آپ فرما دیجئے میں تمہارے قریب ہوں اتنا قریب ہوں تو دعوتان قبول کر لیتا ہوں پکارنے والے کی دعوت اس کی دعا کو جب وہ مجھے پکارتا ہے یہ میں نے کہا تھا میگنا پالٹا ہے انسانیت کا کہ کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے رب کو پکار سکتا ہے ہاں اللہ کی حمد کرے دوشی پڑھ کے پھر اللہ کو پکارے جامع ترٹرنیشنل نمبر کے مطابق پانچ سو نمبر حدیث ہے کہ حمد اور دھوٹ کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے تو مانگے لیکن کیا رن وے ٹریفک نہ ہو سل یس تجیب لی ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی میری بات مانے بل منو بھی اور مجھ پر ایمان لائے جیسا ایمان لانے کا حق ہے لہ الم تاکہ یہ رشد و حدایت پا سکے آیت نمبر سینتالیس سورت المومن کی آیت نمبر ساٹھ وکال اور دون استبل کم اور تمہارے رب نے یہ وہی فرما دی ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا دعا کرنی ہے کس سے اللہ سے ان الدین عبادتی یا میرے عبادت کا لفظ اللہ نے دعا پہ استعمال کر دی ہے بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی مجھ سے دعا نہیں مانگتے سید خلون جہن ماخرین میں ان کو انقریب دوزخ میں زرین و خوار کر کے داخل کر دوں گا اور اس آیت میں دعا عبادت کہا گئی ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا یہ آیت حضور نے تلاوت کی جامعہ ترمزی سنن ابی داود سنن ابن ماجہ کی سیدی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دعا العبادات دعا ہی عبادت ہے غائب میں پکارنا ہی اصل عبادت ہے پھر حضور نے یہی آیت پڑی نیک اور اب حکم ادی ہے یہ والی آیت آپ نے پڑھی اور آپ نے اس آیت کو پڑھ کے دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ دعا عبادت ہے سورت الما کی آیت نمبر 75 اور 76 یہ دو آخری جو آیات ہیں یہ وہ آخری کیڑا نکالنے کے لیے کہتے ہیں نی قرآن میں آیتے ہیں تو بتوں کے بارے میں من دون اللہ سے مراد بت ہیں بھائی قرآن پاک میں من دون اللہ سے مراد بت بھی ہیں من دون اللہ سے مراد اولیاء اللہ بھی ہیں اب بیا کرام بھی ہیں من دون اللہ سے مراد جن بھی ہیں سب براد ہیں یہاں میں نے بتوں الی آیت ہی لگائی تاکہ کسی کے دماغ میں وہ منا جائے جہاں آیت لگائی ہے ایک پروفٹ اور اُن العزم پرافٹ مردوں کو زندہ کرنے والا پروفٹ اللہ کے عزم سے سورت المائدہ کی آیت نمبر پچہتر اور چھتر مل مسیح مریم اللہ رسول عیسیٰ بن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی اب خلط مل قبل رسول بے شک ان سے پہلے اور رسول بھی گزرے ہیں وہ سے دیتا اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی کانا یا کلا وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے روٹی کے محتاج تھے اللہ روٹی کا محتاج نہیں ہے انظر <سؤال> کیفا دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کر بیان کرتے ہیں ثم ضرور انا یو فکون اور پھر ان مشرق عیسائیوں کی طرف دیکھو یہ کس طرح نصارا الٹے پھرے آئےتے کرتے ہیں لیکن یہ ہیں دبکتے <سؤال> بحس صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے ان عیسائیوں سے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو کن کی عیسا علیہ السلام ان کی والدہ کی من دون اللہ مندون آ گیا آپ کہ ہم تو بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے لیکن من دون اللہ تو ہو گیا نا بزرگ اور اگلی بات تو بڑی خطرناک ہے مالا یم لکم بڑھ رہا یہ حضرت عیسا ان کی والدہ نہ تمہارے نفے کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے لو جی عبادت کرو نہ کرو یہ تو چکر ہی ادا ہو گیا یہ نفع نقصان کے بھائی عیسیٰ بن مریم نفع نقصان کے مالک نہیں تو سیدنا علی اور شیخ عبد القادر جنانی رحمت اللہ علیہ ان کے مقابلے میں کیا ہیں نفع نقصان کے مالک نہیں یا ہوتا ہے کہ عیسیٰ نفع نقصان کے مالک نہیں مگر اللہ کے اذن سے اللہ چاہے تو مالک بن جاتے ہیں لیکن کیٹاگوری کل آئے واللہ لاہ سمی العلیم اور اللہ ہی ہے جو سننے والا علم والا یہ بڑی انٹلیکچولی آئی ہیں یہاں پہ چیزیں کہ ہر چیز کو ہر وقت سننا اور علم میں رکھنا یہ کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے آپ مجھے بتائیے اس وقت چھ ارب انسان بیک وقت حضرس علیہ السلام کو پکارنا شروع کر دیں حضرت عیسہ علیہ السلام سامنے موجود ہو تب بھی چھ ارب لوگوں کی بات سن نہیں سکتے دو یا تین سے زیادہ کی بات سونی نہیں سکتا انسان کی کیپبلٹی سے باہر ہے کیسے سن سکتا ہے تو یہ اللہ تعالی کی شام ہے ہر وقت ہر چیز سے باخبر ہونا آئٹ نمبر سورہ بنی اسرائیل کی آئےت چھپن اور ستاون یہ واحد پورشن ہے قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو پکارنے کی نفی بھی فرما دی ہے ویسے آیتیں پیش کریں کہتے ہیں جی یہ تو لکھا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تج سے مدد مانگتے ہیں یہاں یہ تو نہیں لکھا گیا مدرت علی سے نہیں مانگتے ہم شہید یہ نہیں تو کون لکھا ہوا قرآن میں تو بات نہیں یہ نہیں آ گیا آگے یہ آخری آیت اس لیے آخر میں لگائی ہوئی ہے باب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ تمہیں زون آنا جن ہستیوں کے بارے میں یہاں بت مراد نہیں ہے آگے آ رہے نہ تو یہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ پھیر سکتے ہیں اور جسے مصیبت آنی تھی وہ پھیر دی تھی گوسے پاک نے دوے پاسے ٹر گئی ہاں یہ کہتے ہیں جڑا وہ مصیبت ہی وہ ٹل یہ الفاظ ہے نہ تو دور کر سکتے ہیں نہ ٹال سکتے ہیں یہ میں آیت کا شان نظول بخاری مسلم میں موجود ہے اور الفاظ سے بھی کلیئر ہو جائے گا آگے کہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ مشرقین مکہ جب جنگلوں میں جاتے تھے تو جنوں کی پناہ حاصل کرتے تھے میں اس جنگل کے جن کی پناہ میں آتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بھروایا وہ جن تو خود مسلمان ہو چکے ہیں وہ تو اللہ کی پناہ میں آئے ہوئے ہیں تم جنوں کو رہے ہو اس کا شان نظول بخاری مسلم میں ہے ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جنوں کے بارے میں ہے بتوں کے بارے میں نہیں ہے زندہ مخلوق کے بارے میں یہ آیات تو اللہ تعالیٰ بھرما رہے اور الحمدللہ اہل سنت کی جتنی بھی تفصیر ہے اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ برلوی دو بندی اہل حدیث تینوں کی تفصیل اس میں پڑھ لیں تینوں نے لکھا ہے اس سے مراد جن فرشتے اور ابیا اکرام کنزل امان احمد صاحب بلوی صاحب کے ترجمے میں جو تفسیر ہے ان کے خلیفہ مفتی احمد نئی صاحب کے جو مرشد ہیں نعمودی مراد آبادی انہوں نے بھی لکھا ہے مراد پیغمبر ہے شکر الحمدللہ انہوں نے بھی یہ بات لکھتی ہے پیغمبر جن انسان فرشتے سارے شامل ہیں اس میں اللہ تعالی فرمانا ہے جن کے بارے میں زم ہے نا ان ہستیوں کو ذرا پکار بغ... کر دیکھو نہ تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ تم سے تکلیف ٹالنے پر جو قادر ہے کیا ہے الازین الا رب اللہ اور جن لوگوں کو یہ وہ رہے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور وسیلہ تلاش کرتے ہیں یہ وسیلہ پنجابی والا نہیں ہے عربی والا ہے جس کا حکم ہے قرآن میں سورت المائدہ کی آیت نمبر پینتیس میں جسے پورا لیکچر میرا یوٹیوب ٹیوب پہ پڑا ہوا ہے صحیح وسیلہ عبرو شریف یا آمن اللہ وب الوسیلہ اے ایمان والو اللہ کا تکوا اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو اور وسیلہ کیا ہے جاہد ہی سبیلی اللہ کی راہ میں جہاد کرو کوشش بھی کرو قتال بھی کرو اللہ کی راہ میں نیک امال کرو یہ ہے وسیلہ وسیلے سے مراد نیک نیکمال تو وہ پانچ وسیلے ہیں جن میں سے ایک ثابت نہیں ہے اور چار ثابت ہیں وہ میں نے وہاں بتائے ہوئے ہیں اس آپ لیکچر کو دیکھ لیں 720085 ٹو ہمارا یوٹیوب کے اوپر چینل کا ایڈریس ہے اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا تو نیک امال وہ تو خود کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کے طریقے جن کو یہ بکا رہے ہیں وہ اللہ کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور یہ غالم ان کو پکارے رہے ہیں اکرب اقربو کہ ان میں سے کون اللہ کے قریب ہو جائے وہ تو خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار اور وہ تو خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے اللہ کے حضور نہیں کمال بت کرتے ہیں؟ یہ انسانوں جنوں کے بارے میں آیا اناب اور ربی کا کا نا بے تیرے رب کا عذاب ہے ہی چیز ایسی کہ اس سے ڈرنا چاہیے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر پچپن چھپن اور ستاون تھی ہے تو اس پر ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا اب آخری مصیبت کے طور پہ اس پر جو آیت نمبر پچاس ہم نے ڈالی ہوئی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا لیکچر سننے کے بعد اب یہ ہمیں اس آیت کی انٹرسٹ ہی سمجھ آئے گی سورہ السجدہ آیت نمبر بائیس وہ منلم ربک ربی آیات ربی ہی اس سے بڑھ کر ظالم شخص کون ہے جس کو اس کی رب کی آیات پڑھ پڑھ کر اس کو نصیحت کی جائے اور وہ پیٹ پھیر لے ان نامل مجرمین منتقمون ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے الفاظ دیکھیں انتقام اللہ نے ورنہ میں انتقام لوں گا بدلہ لوں گا ان مجرموں سے جنہوں نے میری آیات سے رو گردانی کی آپ یہ کہوں گی بارے میں آیا ہے مسلمان دہشت گرتا رہے مسلمان جو ہے وہ کفر میں مبنی نظام کو چلاتا رہے یورونا کے ساتھ جوسیاں گانٹ کے مسلمانوں کا قتل عام کرتا رہے جو مرضی کرتا رہے جی جی یہ تو کافروں کے بارے میں آتے ہیں تو یہ قرآن کافروں کو دے دو باقی ویسے کافروں کے بارے میں ہے وہ اس کو پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں جو مسلمان ہونا ان کے بارے میں ہی ہے نا اب نے تو مسلمان بننا ہی نہیں صحیح تمہارے بارے میں کہاں سے انہیں یہ آیا تو یہ الحمد ایک بہت بڑا ادھار تھا جو میں اپنے اوپر سمجھ رہا تھا کہ اس کو ریکارڈنگ میں اس سچ پیپر کو ریکارڈ کروا دیا جائے اب آخر میں میں آپ کو اپنے یوٹیوب کے چینل کا ایڈریس بھی بتا دیتا ہوں www.youtube.com ڈبلو ڈبلو ڈاٹ یو اور سلیش سیون آپ گوگل میں بھی جا کے لکھیں سیون چینل آن یوٹیوب ٹیوب تو ہمارے سارے لیکچر وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ وہ سارے لیکچر آپ کو مل جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج یوم عرفہ کے دن جو سعودی عرب کے مطابق آج دن تھا اور ہمارے بھی الحمدللہ رات شروع ہو چکی ہے جو ہم نے یہ درد سنا ہمیں یوم عرفہ والا جو درد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعوت قرآن امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آج مجھے میدان عرفات سے فون آیا ایک بھائی کا حج پہ انہوں نے کہا علی بھائی بتائیں دعا کیا کریں آپ کے لیے میں نے کہا ایک دعا کہ اللہ تعالی ہماری دعوت قرآن کو عام کریں کسی میں ساری دعائیں شامل ہیں یہ دعوت قرآن جو ہماری نہیں ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر میں میں آپ کو صحیح مسلم کی حدیث بھی بتا دوں کتاب السیام چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار چار سو چھتر نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نو الحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کو اس کے دو سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا ایک سال گزرا ہوا اور ایک سال آئندہ تو یہ نوزل پاکستان کے مطابق ہوگا یہ چند جو بےچارے تھوڑے کم علم مولوی ہیں انہوں نے یہ لگا دیا ہے سعودی عرب کا تو ان بے کو یہ نہیں پتا کہ آج سے تیس چال چالیس سال پہلے تک تو ہمارے فرشتوں کو بھی تھا پتا کہ سعودی عرب میں کب نوزل ہے لوگ پہلے اٹھ کے لیے جاتے تھے تو امت چودہ سو سال تک اس وضیلت سے محروم نہیں ہے تو اس سے مراؤ نوزلجا پاکستان کا ہے اور دوسرا اسامی جواب ایسا ہے کہ رات کو نیند نہ ہے ان بے کو جو اسلام کا غلط اجتحاد کرتے ہیں اشتاح کریں لیکن وہ طریقے کے ساتھ کریں تو استحاد کو ہم مانتے ہیں لیکن اس طریقے کے استحاد کو نہیں ہم بھی اجتحاد کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں جب دن ہوتا ہے نا امریکہ میں رات ہوتی ہے تو امریکہ میں تو یوم عرفہ کبھی بھی نہیں آئے گا لہذا امریکہ میں جو اسلام کا فاسٹس گروئنگ ریلیجن امریکہ ہے امریکہ کے لوگ تو ہمیشہ ہی اس فضیلت سے محروم رہیں گے ان مولویوں کی انٹرپریٹیشن کے تحت تو ان کا اشتہاد غلط ہے ہمارا اشتہاد صحیح ہے کہ یہ امت پوری آفاقی امت پوری انسانیت کے لیے دین ہے شب قدر بھی ہمارے صاحب سے ہوگی یوم عرفہ بھی ہمارا اور جو جہاں تک وہاں یوم عرفہ کا تعلق ہے تو یوم عرفہ والوں میں تو ہو رونا ہی نہیں ہے صحیح مسلم عزیث ہے کہ یوم عرفہ والے دن حاجی تو روزہ نہیں رکھیں گے تو یوم عرفہ ہمارا تو کل 6 نومبر 2011 کو انشاءاللہ امید ہے کہ چار بج کے تو پچپن یا 57 منٹ پچپن منٹ آپ رکھ لیں ختم سہلی ہے چار پچپن صبح چار پچپن سے پہلے پہلے سیری رکھ لیں کر لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی روزہ رکھوائیں خود بھی رکھیں میں نے بھی گھر بات کی ہے اپنے بچوں کو بیوی کو والدہ کو روزہ رکھوائیں دو سال کے گناہوں کا کفر ایک سال گزرا گا اور ایک آئندہ لیکن اس سے مراد صحیح گناہ ہے کبیرہ گناہ صحیح مسلم میں حدیث ہے وہ توبہ سے معاف ہوں گے چھوٹے گناہ بغیر توبہ کے بھی نیک کمال سے معاف ہو جاتے ہیں لیکن کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ سے سچے حضور اللہ کے حضور توبہ کریں اور اس کے بعد قبر قربانی کا دن آئے گا دس دن ہجا کو ان اللہ تعالیٰ اور اس دن افضل ترین عبادت ہے قربانی سب سے افضل یہ ہے کہ پہلے دن قربانی کر لیں پہلے دن نہیں کر سکے تو دوسرے دن نہیں تو تیسرے دن المتا مہا مالک میں سعید صنعت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ سید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد دو دن قربانی ہے یعنی ٹوٹل تین دن دس دن ہجا گیارہ اور بارہ تیرہ والی جو یام تشریق والی حدیث ہے چار دن قربانی والی وہ منقطع روایت ہے اصول محدثین پہ وہ سعید ہے جو بن بی متم رضی اللہ تعالیٰ حضرت کی ملاقات ثابت نہیں ہے تو یہ حدیث جو بخاری مسلم میں رفل یدین رقو میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت کی جو سند ہے اسی سند میں المتا امام مالک میں ان مالک ان نافع ان عبداللہ بن عمر اسی سند گولڈن چین اس کو کہتے ہیں حدیث کی روایت میں سب سے بیسٹ کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عید کے بعد دو دن قربانی اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحا کا دن یکم شمال اور دف عید دو دن ہی ہوتی ہے یہ یوم النہر تین ہوتے ہیں دس گیارہ بارہ ورنہ تو عید کی نماز دوسرے دن ہی پڑی جا سکتی ہو جس کی آج رہے گی کل پڑھ لیں نہیں عید کے دن دو ہی ہیں چھوٹی عید کا دن عید الفطر یکم شمال کو اور دس الہجا بڑی عید کا دن تو عید کے دن دو ہیں ان میں روزہ رکھنا منع ہے اس کے علاوہ کے دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے اور قربانی کے دن جو ہیں وہ تین ہیں تو یہ مسئلہ بھی میں نے کلیئر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات بیان کی وہ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکلی تو اس کو محب کر دے ہمارے دلوں سے ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کو حجت ماننے کی توفیق فرمائے کتاب و سنت اجماع کو صحابہ تابعین طب تابعین کے منہج کے مطابق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدک اشھد ان لا الہ الا انت استغفرک واسوب الیک وما علينا الا البلاغ المبین